میں ہوگ احسان ہے موبا الحمد کے فضل و کرم سے ایک کتاب کا اختتام ہوا اور ہمارے شیخ ڈاکٹر تبریس بدنی حفظ اللہ صاحب نے جو کتاب مقرر تھی اس کا درس آپ کے سامنے کروایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے لے کر میں نافی ملا ہے خوش پربل کرنے کی توفیق دے اللہ آم تعالی ہم سب کی سلاح فرمائے اور شیخ محترم کے قریب میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے آم اور ان کی حفاظ فرمائے الحمد للہ تدگ النفوس کی کتاب کی شرح ہمارے شیخ نے کل شروع کر دی تھی تدقید کے بعد اور ابھی ابھی سے لے کر کے اور شام تک سمجھ لیجیے اور دوہر تک تدگ النفوس ہی کی شرح کا سلسلہ چلے گا اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اور شخص سے بھی وہاں چلانا میں اطلاع کرتا ہوں شخص اپنے درد کی شروعات سنائیں اور اپنے علم سے ہمیں اللہ سبزی فنائیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا من ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار بالله السبيل علي من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليم آياته ويزكيه ويعلمهم يعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي الضلال مبين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقدة من لساني فهو قولي رب سيد العلم اللہم انفعنا بما وعلمنا ما کل جو ہے کتاب کے مقدمے کا آغاز ہوا تھا اور یہ مقدمۃ الكتاب وہی ہے جسے پہل علم نے اور سلف کے یہاں بالخصوص خطبت الحاجہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو خطاب کرتے درس دیتے یا نکاح کا خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے سے شروع کرتے تھے اس کا نام کیا ہے خطبت الحاجہ ہے یعنی ضرورت کا خطبہ یعنی ایسا نہیں کہ آپ سیدھے گفتگو شروع کر دیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی گفتگو کرتے چاہے گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے اور یہ خود بحاجہ جس میں اللہ کی توحید اللہ کی تعظیم اللہ کی تمجید کا بیان ہے اور بندے کا اللہ کے سامنے کامل سپردگی اور اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اللہ سے پناہ طلب کرنے کا بہترین سیوا اس دعا میں یا اس خطبے میں کیا گیا ہے اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی کہیں پر کوئی خطاب کرے یا درس دے یا گفتگو کرے تو خطبت الحاجہ کا اہتمام کرے اس کی بہت ساری برکات ہیں اور اس کے بہت سے ثمرات ہیں اور اس کے بہت سے پاکیزہ اثرات ہیں جن میں سے اختصار کے ساتھ ایک واقعے کا تذکرہ کیا جائے گا اس سلسلے میں بعض علماء نے اور بعض محدسین نے خطبت الحاجہ کے نام سے کتاب لکھی جیسے شیخ امام محمد الدین الوانی رحمہ اللہ نے خطبت الحاجر کے نام سے کتاب تعریف فرمائی جس میں اس ضم میں جتنی صحیح روایتیں متقلم فی روایتیں ان تمام کو جمع کیا اور اس کی سندوں پر بحث کیا اور شیخ نے وصیت کی ہر خطیب کو چاہیے طالب کو چاہیے عالم کو چاہیے کہ اسے یاد کریں اسی طریقے سے شیخ کے شاگرد سلیم قید ہرالی حفیظہ اللہ نے بھی ان تمام روایتوں کو کتابی شکل میں خود بت کے نام سے جمع کیا اور اس کے اوپر روایتن اور درایتن بحث کی ہے یعنی صنعت کے دیوان سے بھی اور اس کی شرح پر بھی شیخ نے خامہ فرسائی کی ہے شیخ الاسلام ابن تمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح جیل نمبر اٹھارہ دو سو پچاسی جیل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو پچاسی میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے نیز امام ابن قیم و رحمۃ اللہ علیہ نے اراست الحفان اور ابو داود کے حاشیے میں خطبت الحاجہ سے متعلق بہت ہی بہترین بحث پیش کی ہے اس سلسلے میں مختصر واقعہ ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر محدسین نے اس واقعے کو نقل کیا کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان لوگوں کے سامنے خطبت الحاجہ پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف مخالف تھے بلکہ آپ کو مجنوع اور پاگل اور دیوانہ کہتے تھے اور آپ کا علاج کرنے آئے تھے ابد بلّہ کہ اگر یا محمد اگر آپ کے اوپر جنون ہے حلبی کا جنون انا وعالجو علی جی اگر آپ کو جنون ہے تو میں آپ کا علاج کروں گا اور اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچائے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے صبر کیا اور آپ نے یہ خود بدل جا جس سے کتاب کا آغاز کیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس کے جسم پر کبھی تعریف ہو گئی اور کہا کہ اسے اور پیش کرو تین مرتبہ آپ مت اللہ جے پڑی یہاں تک کہ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا اور خود بھی آپ سے بیعت کیا اسلام لایا اور پورے قبیلے کے لوگوں کے اسلام پر بیعت کیا کہ میں بھی مسلمان اور میرے سارے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان تھا. سبحان اللہ اس لیے شیخ الاسلامی تیمیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے جو خود میں ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اگر خطبت بخلاجا پڑھا جائے تو اس میں سنت کی ادائیگی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبلیغ اور اشاعت بھی ہے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی بھی ہے اور سے حفاظت بھی ہے مغل ادا <تصفح> وہ کتابوں کی حدیث اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ مکہ آیا وکین مزید یعنی وہ قبیل ازدنوا سے تعلق رکھتا تھا وکین یرقی جن اور بھوت یا جس کے اوپر آسے بھی حرکات ہوتے تھے اس کا علاج کرتا تھا آسفا اہلی مکہ تھا مکہ کے نادار لوگوں نے جب سنا کہ زما ازدی آئے ہیں تو آ کر کے کہنے لگے ان محمد مجنون صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیا مجنون ہے کہاں لو لعل زماد کہنے لگا کہ اگر میں نے اس شخص سے ملاقات کی تو شاید کہ اللہ میرے ذریعے محمد کو کیا دے گا شفا دے گا گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا علاج کرنے لیکن اللہ نے خود ان کا علاج کر دیا سبحان اللہ چنان چ فلقی ابو جب ملاقات ہوئی دیکھا یا محمد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے انقی منہادی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں میں ان بیماریوں کا جین اور بھوت کا علاج کرتا ہوں جنون کا علاج کرتا ہوں وہ ان با یشفی آلہ یدی منشا ہر میرے در اللہ بہت سارے لوگوں کو چھپا دیا ہے اور دیتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی علاج کروں اجازت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بس یہ کچھ نہیں کہا بس یہی پڑھا اما بعد کیا کہا اس نے یہ کلیمات کہا برا محمد یہ کلمات دوبارہ پیش کرو میں پھر سننا چاہ رہا ہوں فادف الحسول اللہ صلاف امرات کتنی بار تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان کلمات کو دہرایا کہا لقد سمعت کہا کہ میں نے بہت سی چیزیں میں نے اس سے پہلے بھی سنی ہیں لطر سے میں تو قول ال کہنا وقول سہارا وقول شہرا میں نے کاہینوں کی باتیں بھی سنی ہیں کہیں سمجھتے ہیں نا جو جن کے اوپر سیاتی نازل ہوتے تھے ان جادوگروں کے اوپر اور وہ وہ سیاطین جو آسمان کے اندر جو فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے اور ان باتوں کو اگر کسی طرح بچ کے آ جاتے فرشتوں کی مار سے اگر بچ جاتے شیاب ثاقب سے تو ایک سچ میں جادوگر اور کاہن سو جھوٹ ملا دیتا اور اس کو پھیلا دیتا تو کاہن اور جو مستقبل کی خبریں بتائے اس لیے جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ چالیس دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی من عطا کا ہے نغرافن فصل ون لم تقبل اللہ سرات اور بہین سوا مسلم احمد گروای تھے من عطا کا غور رافن فصل ون شین فصل دق و بیما قو فقط کا بے ماہ ضلع محمد صلی اللہ علی وسلم اگر اس کی بات کی تصدیق کر لی تو کیا ہوگا وہ کفر لازمی آیا یعنی اس نے کفر کیا اس شریعت کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا کہا میں انہیں کہینوں کی باتیں بھی سنی ہیں جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں چورا کا کلام بھی سنا ہے لیکن فما سر تو مثل کلمات ہی کہا اولاد میں نے ایسے کلمات تو اب تک زندگی میں سنے نہیں میرے ان دکانوں نے ایسے کلمات نہیں سنے ہیں آپ نے ہاتھ کو بڑھاؤ تو میں آپ سے اسلام پر بید کرنا چاہتا ہوں بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ انداز کیونکہ اللہ نے فرمایا حلی سن المؤمنین منی فرمائیں حلی سن اعلیٰ ہدایتی آپ چاہتے سارے لوگ مسلمانوں نے سارے لوگ اس لیے اللہ تعالی نے کہا مینو بے حاد حید ایسا کیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ میں ہلاک کر دیں گے اللہ رکھا. تو کہا اپنی قوم پر بھی تو بیت کر لو جب تم مسلمان ہو رہے ہو اور ہدایت پہ آ رہے ہو سعادت پہ آ رہے ہو جنت کے راستے پہ آ رہے ہو تو تم اپنی قوم کے لیے بھی تو خیر اپنی قوم پر بھی ویت کرو کہا وہ اہلا میں اپنی قوم پر بھی بیت کرتا ہوں یعنی میں بھی مسلمان اور میرے پیچھے میری قوم بھی مسلمان ہو ان شاء اللہ فبارت رسول اللہ علیہ وسلم سریہ تکر قومی فقال صاحب السریہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ایک سریہ بھیجا سریہ چھوٹے دستے فوجی دستے کو کہتے ہیں یعنی جس کی تعداد بعد حل علم نے بتایا کہ چالیس کے قریب یہ چالیس سے لے کر دو سو یا اس کے قریب یا تین سو کے کم تک یعنی چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی مدیم روانہ فرمائی چھوٹا سا سریہ آپ نے بھیجا تو کیا ہے جب ان کا گزر ہوا اس قوم کے پاس سے تو قبیلے کے سردار نے یعنی قبیلے نے یعنی فوج کے سفاہ ساردار نے کہا کہ ہل اصب تو مناولا اس قبیلے سے جو گزرے ہو تو کیا اس قبیلے کے لوگوں میں سے بھی کسی چیز کسی کو پکڑے ہو یا ان کی کوئی چیز تم کو ملی ہے پقال رجمن القوم کسی اس قوم کے ایک, ایک آدمی نے کہا یعنی اس فوجی دستے میں سے ایک فرد نے کہا اصب تمہیں میں نے ان میں سے ایک آدمی کا برتن پایا متحرہ برتن کے معنی میں کہاں کے ردو ہا ان نہا قومات ان کا برتن واپس کرو کیونکہ یہ لوگ زماعت کے قوم سے تعلق رکھتے ہیں یعنی حالانکہ وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان تھے لیکن اور بھی ان کے دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جن کا سامان ان کو ملا تھا کہا کہ نہیں اس کو واپس کرو کیوں اس لیے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں زماعت کے قوم سے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان خود اپنے لیے بھی نفع بخش ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہیں اس لیے مسلمان سدھرے تو پوری دنیا میں سدھار اور مسلمانوں کے بگار سے پوری دنیا میں بگاڑ یہ حقیقت ہے اللہ خود فرماتا ہے قریب اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو ول تم کے پھر جانا یا دوسری تفسیر صلف نے کی عنقریب جب تم اختیار کے مالک ہو جاؤ گے اختیار کے مالک ہو جاؤ گے تخت و تاج کے مالک ہو جاؤ گے سرداری اور عمارت مل جائے گی یا دین سے پھر جاؤ گے تو کیا کرو گے انتشن فلا زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتوں کو کاٹو گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کو گنگا بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا یعنی اللہ نے ان کو حق سننے سے معروم کر دیا حق کی دی ریت سے اللہ نے انہیں دور کر دیا دیکھ کر بھی ان کو نظر نہیں آئے گا اور سن کر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی چنانچہ عیسائت کی تفسیر میں وہ جب اتبرانی اوسط کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہر القول ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس حدیث میں بہت بڑا پیغام ہے ذما دستی ہمیں پیغام دے کر کے گئے اپنے اسلام کے ذریعے ادا و حرل قول من تولیت من فت النا تباغل خلول یہ حدیث بالکل صاف ہے ستھری ہے صنعت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زہر القول جب گول بول کی کثرت ہو یعنی جب زبان کی خوبصورتی بڑھ جائے زبان کی مٹھاس بڑھ جائے وہ خوشین الحمل ہے فقر لیکن زبان کی جب مٹھاس بڑھے گی تو عمل میں کمی آ جائے گی اور فیل کا احتساب ہوگا یہ قلامت قیامت ہے وہ زبان سے اتحاد کے نعرے لگائے جائیں گے محبت کے نعرے لگائے میں آپ کے ساتھ ہوں اندامہ کم میں کے ساتھ ہوں میں جسم اور روح کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں ہر اعتبار سے میں آپ کے ساتھ ہوں وہ اطلف زبان سے محبت کے نعرے ہوں گے ہمدردی و قوت اور بھائی چارگی کی, کی آواز لگائی جائے گی وہ طباقت القلوب اور دنوں کے اندر نفرت کے شرارے فوٹ رہے ہوں گے نفرت کے انگارے ہوں گے وہ قطب رحم الرحمہ اور رشتےداروں کو کہا جائے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ ان کو گنگا اور بہرا كیا پھر آپ نے اسی آتے کریمہ کی تلاوت فرمائی لہذا ہمارے سے ہمارے گھر کا سدھار ہے ہمارے سدھار سے ہمارے ملک کا سدھار ہے اور ہماری اصلاح سے انسانیت کی اصلاح ہے اور ہماری بگاڑ سے انسانیت کی, کی بگاڑ ہے انسانیت کا بگاڑ ہے تو بہرحال اس مقدمے كے بعد صاحب كتاب کہتے ہیں کہ تص نفس اس کی اصلاح اور تطہیر ان انتہائی امور میں سے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس امت پر ایک عظیم احسان کی حیثیت سے ذکر فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آج ابھی پڑھی گئی یہ سورہ جمعہ آت نمبر دو اور سورہ ہے علی عمران آت نمبر کل بولا تھا عید نمبر کیونکہ بہت ماشاء اللہ لوگ بھی ہیں لطت ملین رسول کتنے نمبر کی آیت ہے, ہے ایک سو تین نمبر کی جو آیت ہے وہ میں بتاتا ہوں ایک سو تین نمبر کی جو آیت ہے وہ ہے ول تک امین کو ممتوئی یہ ٹھیک ہے یہ ایک سو چونسٹھ نمبر کی آیت ہے چلیے ٹھیک ہے so, یہ جو آیت کریمہ کہ ریما حل آدر میں کتاب میں وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب رکن سکھاتا ہے اور اس سے پہلے وہ سریک گمراہی میں تھے اتنی. اچھا امی کس کو کہتے ہیں یہ تو بتائیے ان یعنی اللہ کے نبی السلام کی طرف سے انہیں امی ہے تم لانچ تو ہم لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے حساب ہی جانتے یعنی کسی کے پڑھانے سے ان کو نہیں آتا اللہ ان اللہ ربی فاسن تعلیمی بعض علمان حدیث کو حسن کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اہتمام رب العالمین نے فرمایا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا عما کن تھا نہیں عما کن نہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں کھلایا تھا ایک نمبر ایک نمبر دو لکھنا بھی نہیں سکھایا تھا صحیح بات ہے اگر لکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیوں کہتے سمجھ گئے سلح دویہ کے موقع پر خط جو لکھا گیا تو اس میں لکھا گیا محمد عبداللہ اور رسولی تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسولی نہیں مانتے اگر مانتے تو ہمارا آپ کا جھگڑا کیا محمد بن عبداللہ اللہ لکھو تو آپ نے کہا مٹانے کے لیے کہا کہ میں جس چیز کو میں نے لکھا ہے میں مٹا نہیں سکتا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد انکار نہیں تھا بلکہ اعتذار تھا کیا تھا اعتذار تھا تو آپ نے پوچھا کہاں ہے بتاؤ اس میں دو باتیں معلوم ہیں ایک تو یہ کہ آپ عالم الغب نہیں ہیں. ہے نا اللہ لاہور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا بتایا گیا تو آپ نے اس کو مٹایا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے کہا واما اللہ نہ شعر واما آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے شعر و شاعری بھی نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ آپ کو جائے اگر شعر پڑھتے بھی تھے تو الٹ جاتا تھا بر وزن شعر نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے نہ آپ کو لکھنا سکھایا نہ دیکھ کے پڑھنا سکھایا نہ شعر و شاعری سکھ سکھائی لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی اور اللہ نے آپ کے سینے پر اس کتاب کو نازل کیا جس کتاب کے ذریعے لج پوری انسانیت من خلاف آیا دنیا کی تاریخیاں کافور ہوئی حق کا شما روشن ہوا اور اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائے زماں اور دل کی شہادت کے لائے لگاؤ لگ اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ تو وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں امیوں اس لیے کہا کہ ان میں اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن کچھ لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اگر سب لوگ ایسا ہوتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے بعد جو ان کے قیدی تھے جو نہیں دے سکتے تھے جزیہ نہیں دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکلف کیا کہ مسلمان کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ اس کے بدلے تمہاری رہائی ہو جائے گی اس سے یہ معلوم ہوا میرے بھائی میرے دوست کہ اگر لکھنا پڑھنا کسی غیر قوم سے بھی سیکھا جائے اپنے دی اور اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں زید بن صابت کا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر لا الہ الا انت ان کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہا کہ یا نبی اللہ زید بن صابت کو فلا فلا صورت یاد ہے تو کیا, کیا تمہیں واقعی معلوم ہے کہا معلوم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلم لی کتاب یہود تعلم لی کتاب یہود کتاب فما مرت ارئی حضت اس طرح کے الفاظ ہیں یعنی زید بین ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا یہودیوں کے پاس ان کی کیا سیکھو جا کے ان کی زبان سیکھو لکھنا سیکھو یعنی ان کی زبان سیکھو کتابت یعنی لکھنا بھی اور پڑھنا بھی کہا کہ پندرہ دن گزرنے سے پہلے پہلے میں ماہر ہو گیا بلکہ ترمیلی وغیرہ کے الفاظ ہیں واللہ اللہ اکبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سریانی آپ صلی اللہ علّم نے ہمیں سریانی زبان سیکھنے کے لیے کہا اچھا عبرانی اور سریانی ابرانی زبان میں تو تھوریت نازل ہوئی اور سریانی زبان میں انجیل نازل ہوئی اور بعد نے کہا کہ نہیں سریانی لیکن صحیح قول یہی ہے کہا کہ یعنی یہودیوں کی کتابت بھی سکھایا یعنی ان کی زبان میں سیکھوں اور سریانی زبان میں سکھو یعنی عبرانی اور سریانی صحیح قول میں دونوں زبان ثابت نہیں سیکھی کیوں اس لیے کہ تاکہ ان کے جو خطوط آتے تھے آپ اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنائے اور اسی زبان میں ان کا جواب اس سے معلوم ہوا کسی بھی قوم کے اندر اگر کوئی خوبی ہے یا کوئی تجربہ ہے یا کوئی فن ہے یا کوئی آرٹ ہے اس سے فائدہ اٹھانا یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے اس لیے اگر کوئی انجینئرنگ کالج میں پڑھنے لگا کمپیوٹر انجینئر بن گیا یا امریکہ اور یورپ جا کر کے لیے حاصل کیا تو اس کو حرام نہیں کہیں گے ارب تو شر لال شر برائی کو سیکھو برائی سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے نہ کہ برائی میں داخل ہونے کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے شعر نباد رحم اللہ سے سوال کیا گیا کہ ہم لوگ یورپ کے ممالک میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں کی زبان وہاں کی تہذیب وہاں کا کلجر سیکھتے ہیں اور ان کے لو د سیکھتے ہیں جو لو اسلامی شریعت سے متصادم ہے تو کیا اس بنیاد پر ہمارے لیے ناجائز ہے یا اسلام سے مخارج ہو آپ نے کہا نہیں اگر تم دین اور اسلام پر قائم رہتے ہوئے دل سے اس کو ناپسند کرتے ہو اور ان کے شرور اور فتنے سے آگاہی حاصل کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ ازر ملے گا جی کام کرنے کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے دین اور اسلام پر قائم ہیں اور دائی بن کر زندگی گزارتے ہیں تو ماشاءاللہ جس پر صحابہ کرام میں سے دو ہزار صاحب آئے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد نکلے جیسا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے شخ عمر فف اللہ ترحم اللہ جنہوں نے باونسان مسیح نبی میں درج کیا مزید کی فصیلت ان کو معلوم تھی لیکن اسلام کی تبلیغ و شاد کے لیے نکلی اسلام کے غلبے کے لیے نکلے اب دہائی بن کر کے سینگی گزارو کنتم خیر امتی نا تعمر نبی بالمعروف کہ فریضے کو انجام دینے کے لیے کسی بھی ملک میں جاتے ہو اور اس نیت سے جاتے ہو تو اللہ آپ کو بچائے گا فتنوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے اور ابھی آیت کی تفسیر آنے والی ہے جو سکیم کی تفسیر امام ابن کثیر نے یہی کی ہے کہ یہ تسکین کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ دعوت کا کام کرو آپ خود بھی برائی سے محفوظ رہو گے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی امت کی بھی حفاظت کرے گا لیکن آپ جاتے ہیں وہاں کی تہذیب اور وہاں کے کلچر سے آپ متاثر ہوتے ہیں وہاں کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں آپ کے بچے خراب ہوتے ہیں تو اگر آپ کے دین اور ایمان کا خطرہ ہو آپ پر تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کے لیے کام کرنا روزی حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے سمجھ میں آئی بات بہریال چلتے رہیں تو یہ جو آیت کریمہ ہے وہ الدی آئے رسول امین یسرو علیم آئے آتی ہیں وہ یو سکی ہم جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے صرف کی تفسیر بھی ذرا سا دیکھیں کہ صرف کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ جو آپ نے سنی وب المین رسول میت العلم آیاتی ثکیم اللہ یہاں پر یوسکیم کی تفسیر ابن عباس نے کیسے کی ہے ابن عباس نے تفسیر کی ہے یو یعنی یعنی اللہ یعنی اللہ کی طاعت اور بندگی کے ذریعے سے تصیہ ہوگا انسان جب اللہ کی طاعت اور بندگی کرے گا اس کے دل پاک صاف ہوں گے گندے اعمان سے وہ بچے گا اور اچھے اخلاق قائدی بنے گا دلیل اللہ تعالی نے فرمایا کومل ایمان سبحان اللہ اس کے بعد پڑھیے ذرا سا کل کی طرح فجر،, فجر کی سنت پہلے کے بجائے میں نے بعد میں کہا پھر ویسا متعمد ہو کے کہنا پڑے گا کیا قرآن کے بارے میں تو جائز نہیں تو کیا ہے پڑھیے آج پڑھیے حب بابا علی کمل ایمان وس نہ ہو وہ کر رہا اس کے بعد خلائی کے مراش دیکھیے اللہ نے کہا کہ حب باب علم چونکہ وہ مومن تھے چونکہ وہ محسن تھے چونکہ وہ مخلص تھے الزما ہوں التقوى مدت توحید کے ساتھ اللہ نے ان کو منتصر کیا تھا کل توحید کل مدتخوا کی نے کس سے کی ہے کیا ہے بھائی میرے بھائیوں الہ الا اللہ یاد رکھے الزماً کلم توحید قائم تھے قربانیاں اللہ نے ان کی قبول کی خیر الخری غریب کا خدا ملا تو اس بنیاد پر اللہ نے کہا کہ ان کے اچھے امال تھے قربانیاں تھی محنتیں تھیں تو حب بلد. اللہ نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں رچا دی بسا دی ایک ایمان کی محبت ڈال دی وزیروں فکرا ان کے دلوں کو ایمان کے ذریعے سے خوبصورت بنا دیا ان کے دل خوبصورت اور اس کے بعد ایمان کے بالمقابلے کفر کی چیزوں کو اور گناہوں کی نفرت اللہ ان کے دل میں بیٹھا دی وہ صحیح ہے نا وہ کر رہا ہے کفر کی نفرت اللہ نے تمہارے دل میں بیٹھا دی اس کے بعد بولو اس سے مراد گناہ کبیرہ یہاں کیا ہے گنا ہے کبیرا کی نفرت چھوٹے گناہ یعنی چھوٹے بڑے گناہوں کی نفرت بھی دل میں بیٹھا ہے اس لیے صحابہ کے دل کتنے پاک صاف ہو گئے تھے آپ کو معلوم ہے نی حید بخاری وغیرہ میں روایت حضرت ہے کہا ان کم لتا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ہوشیار جی ہے یعنی جی نا چلیے جی قال قال اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت انس بن مالک جنہوں نے بسرا میں زندگی گزاری اور ایک سو تین ہی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ایک سو بہت ساری فضیلتیں ہیں چلیے آخری عمر میں جب دیکھا لوگوں میں جب بگاڑ آنے لگا تھا کہاں یہ بات آپ کو کہاں ملے گی یعنی سنت کے موضوع پر جو کتاب نکالے احتسام علی شا میں نے خود پڑھا اس میں اللہ رحم کرے یہ کترا نکال سکتا ہوں میں دماغ میں ہوا لگی گئی کہا کہ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور تمہاری حالتوں کو دیکھیں بلکہ دمشق میں دمشق میں دمش میں دیکھ کے رونے لگے کہ اگر آ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو تو تمہیں نہیں پہچانیں گے مگر اللہ صلاح وقت دئی آج سوائے نماز کی اور نماز بھی ضائع کر دی گئی یہ نماز گرونی ہے وہ حضرت یا فرماتے ہیں صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہا کہ آج تم ایسے اعمال کرتے ہو کہ تمہاری نگاہوں کے اندر وہ بال سے زیادہ باریک ہیں یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے ہو جو تم اس کو ہلکا سمجھ کے کرتے ہو بال سے زیادہ باریک ہیں یعنی تم کو احساس نہیں ہوتا لیکن ہم چھوٹے گناہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھتے تھے ہلاک ہو جائیں گے یہ تربیت تشکیہ تھا ذکیم ابن عباس اس لیے کہا نا جوہری جوہری کو پہچانتا ہے ابن عباس نے صرف ایک لفظ کا پاحت اللہ اللہ کی تعاد و بندگی کے ذریعے تربیت اللہ تعالی نے فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اللہ کی تعداد پر کی اپنی عبادت پر نہیں عرد بلّہ تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو کتنا پاک اور صاف کر دیا اس کے بعد امام ابن کثیر کہتے ہیں اور امام ابن کثیر کون ہے اسماعیل بن کثیر اور دمش وہ بھی شام کے ہیں اور شیخ الاسلام ابن تینیا کے شاگرد تھے اللہ اکبر اور یہ کہا جائے سالار مفسرین ہیں کیا ہے وہ امام المفسرین ہیں امام ابن کثیر کی تصویر پر تمام لوگوں نے اعتماد کیا ہے اللہ اکبر امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ سکی میں غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تسکیاں کریں کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا کرتا پہنا ہے جیسے اور جگہ پر دیکھتے ہیں میں تسکیے کا طریقہ ہوتا ہے میں جب میں پہلی مرتبہ میری دستربندی ہوئی تھی جس واقعہ میں نے نہیں بتایا رہا بتایا جو بتا دیا مت سنو جب پہلی مرتبہ میری دستربندی ہوئی ایک بہت بڑے پیر تھے اور میری دستربندی اس طبقے میں تو میرے والد محترم ان سے مرید تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے ہدایت بھی صحیح اخیرے پر مرے اللہ تعالیٰ مخرت فرمائے تو میں گیا ہوں ان کی حضرت کے پاس تو میں نے دیکھا اتنی بڑی دار اور اتنی بڑی بھیڑ تھی بدن دبانے والوں کی کہ میں کیا بتاؤں اور اس میں بھی ہمارے والد محترم کہنے لگے کہ دباؤ دباؤ دباؤ پاؤں دیکھا تو مجھے بھی کسی طریقے سے تھوڑی سی جگہ ملے کیوں اسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بدن کو چھولیں گے تو گویا کہ ہمارا جس مجھے ہر پر حرام ہو جائے گا ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی چنانچہ ہمارے گاؤں میں آگ لگی اور آگ جب لگی تو میں رمضان کے اندر تیرہ رمضان کو آگ لگی میں جی انہیں مسجد میں تھا اور مسجد کا حصہ بھی جلا اور بہت گا. سا گاؤں کا حصہ جل گیا تو وہ پورا کام ہوا لیکن مسجد کا کام نہیں ہوا جب تک کہ حضرت پیر صاحب نہیں آئیں گے اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک کہ ہم یہ کام نہیں کرائیں گے سخت روما تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر مشکل زیادہ خوشبو تھی حضرت سی روایتی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کلام کو کہتے ہیں کہ میرے وضو کے پانی کو لے کے چہرے پر ملو تمہاری اصلاح ہو جائے گی حالانکہ صحابہ کلام آپ کے تبرک اور آسار سے آپ کی زندگی میں برکت حاصل کرتے ہیں یہاں تک ابن نمازہ کی اتنی صحیح ذہن میں رکھیے کہ آپ وسلم وضو فرما رہے ہیں آپ کے وضو کے پانی کو لے کر صحابہ اپنے چہرے پر مل رہے ہیں یہ ابن والی روایت ہے وہ بخاری کتاب المقاضی کی روایت اور بن مسود والا وہ دوسرا ہے ٹھیک ہے تو لیے آپ کر رہے ہیں ایسا کس لیے آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ حب اللہ و رسول اللہ اس کی رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا منسر رہو اللہ و رسول منسر رہو اللہ او یوحب اللہ رسول فلسط حدیت امانت ولا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا جو چاہتا اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرے اس محبت کی پہچان کیا ہے کہ جب بھی بولے سچ بولے اور امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں عبداللہ بن عبی بن سلول دفن کیا گیا اس سے پہلے بھی بتایا تھا بخاری کتاب الجناش کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک بھی لگایا اس کے بدل میں تو تسکیہ کیوں نہیں ہوا میں پوچھتا ہوں تسکیہ ہونا چاہیے نا بخاری ہیں کہ حریض ہے اور ابن کسیاں وغیرہ کی روایت کے مطابق آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی اطل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبری وہ البسو قمیص وہ نفرت نظری آپ نے اپنی قمیص بھی پہنائی اور آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما ہے ولاسل نما اللہ وَلَا خقم اللہ قبری ہی آپ ایسے لوگوں کی قبروں پر مت اور ان کی نماز جنازہ مت پڑھو ان قبر و بل تم فاسقوں اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں یہ فاسق ہیں اور اللہ نے آگے دوسری جگہ کہا ان نم ریسو جہنم یہ ناپاک ہے یہ کیا ہے منافقین کیا ہے ناپاک ان جہنم اس تفر لمبلہ تصفرلم لمبے ہی نمبر فلی اکثر اللہ علیہ آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ستر مرتبہ بھی اگر کریں گے تو بھی اللہ کی حرگیز معاف نہیں کرے گا سوائے منالی مستفرم تصفیل چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ ان اللہ علیہ القوم الفاسقین اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان کی نیت درست نہیں اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہے اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا نبی کی دعا بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی اس لیے خبردار اس لیے کہا یوسکیم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ ان کی تربیت کر کیسے یا مل ماروں ان کو بھلائی کا حکم دے برائی سرو کے اس سے کیا ہوگا تسکو نفوس ان کے نفوس ان کے دل کیا ہوں گے پاک ہوں گے اور گندگی اور نجاس سے دور ہوں گے جس میں وہ اللہ عمل بسی نبی شرک مجاہلی مجاہلی کے زمانہ جس میں ہے عبدالرحمان السادی رحمہ اللہ کہتے ہیں یوسکی میں شرکی اور رضائی اللہ تعالی نبی کو بھیجا تسکیے کے لیے کس چیز سے شرک سے پاک کریں گناہوں سے دور کریں گندے خسائل اور آئدات سے ان کو پاک کریں برے اخلاق سے ان کو دور رکھیں اللہ نے فرمایا سورہ بکرائی میں کمارسم رسول فیکم رسولا منکم یتلو علیکم یو سکی کم <تَعْلَمُونَ> اللہ تعالیٰ نے یہود و نسارہ کا انجام بیان کیا کہ اللہ نے ان کو مٹا کر تمہیں برپا کیا امت وسط بنایا سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تمام امت کو تم کیا کرو گواہی دو یعنی آخرت میں اور دنیا میں بھی ان تم اللہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو اس بیان کے بعد اللہ نے احسان ذکر کیا کہ دیکھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح تحویل قبلا کی آیت اللہ نے نازل کی پول نے وجہ کا شطرن مسجد نسید بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ الحرام تمہارا قبلہ ہوگا کعبہ تمہارا قبلہ ہوگا شطرن مسجد حرام اسی طرح اللہ تعالی نے تمہارے تمہیں میں سے ایک رسول بھیلا منکم کی زمین اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اگر نوری مخلوق ہوتے تو منکم یا منہم کا مطلب کیا ہے اسبات حلیم رسول فسم اور یہاں کا کہا کم یعنی انسانوں میں سے اس, اس سے معلومات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بشری مخلوق تھے اور بشری مخلوق کی فضیلت مسلم ہے نوری مخلوق پر معلوم جو تم پر ہماری آیتوں کو پڑھیں تمہارا تسکیاں کریں کہتے ہیں ابن کسی بدت کے اللہ متحدہ اباد المن مان احمد علی امب رسول یسر علی مایات اللہ مبین وہی ثکیم الطر المن رضاخلاق نفوس ودنس, النفوس وَدنس نفوس وفالیہ <البرمان> کیا مطلب یعنی تمام گندے اعمال سے ان کی تربیت کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلم تو ہی کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ آپ بخاری کی وہ حدیث پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا کے پاس بخاری شریف کی وہ روایت ہے نا ہرقل کے پاس خط لکھا تھا کہتے بھیجا تھا تو ابو سفیان ابی اسلام نہیں لائے تھے تو حیرا تو جو رول کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ عرب میں سے کوئی ہے ایوکم اقرب و نصب بہادر رجول تم میں سے کون ہے جو نصب کے اعتبار سے اس نبی بہادر رجول حالانکہ اللہ کی نبی اس وقت موجود نہیں بہادر رجول یعنی ذہن میں تصور تھا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں کہ کون شخص تم میں سے نصب کے اعتبار سے اس آدمی سے قریب ہے ابو سفیان نے کہا میں کہا خود نمین اس کو قریب کرو اور دوسرے لوگوں کو ان کے پیٹ کے پیچھے رکھا کہا کہ میں ان سے سوال کرنے والا ہوں اگر غلطی کرے تو ٹوکنا تو کیا پوچھا کئی فنسب ہو فیقوں کالا ہوا فینا دو نسل پوچھا کہ محمد جو دعوت دے گئے سے وہ ان کا نسل کیا ہے یعنی چھوٹے خاندان کا یا آلہ خاندان کا کہا کہ آلہ خاندان کا کہا وہاں کردہ نہیں کر تو آفیق رسول جو ہوتے ہیں ف یعنی اعلی نصب اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں یہ بھی سوال کیا باد امور حکم یہ تمہیں کس بات کا حکم کرتے ہیں یعنی محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہاں کہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ربد اللہ ولا کشری کو بھی اس کے بعد و یا امورا ب یعنی ہمیں اللہ کی توحید کا حکم دیتے ہیں شرک سے روکتے ہیں نماز کا حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا کس چیز کا برائیوں سے بچنے کا پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کا تو کیا کہا اس نے فہم کا نما تقول فہن کا نما تقول حق کام علی کو مو گیا قدم جو بات تم بتا رہے ہو اگر واقعی محمد کی دعوت وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں وہ دم ہے اور اس میں وہ تاثیر ہے کہ پوری انسانیت میں اخلاقی کا انقلاب آنے والا ہے پوری انسانیت میں ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے ان دو قدموں کا مالک ہوگا یعنی تخت و تاخ کا مالک ہوگا ہم تخت و تاج چھوڑ دیں گے سب اس کے قدموں پہ جانے والا ہے دنیا جانے والی ہے تو یہ اس میں جو افغان بتائے گئے اس میں توحید کے ساتھ ساتھ اخلاقی پاکیزگی اور عمدہ صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کی جماعت نے اور آپ کے ماننے والوں نے ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کیا فتح وقل فتح فتحدان اس لیے ہم اور آپ اپنے دلوں کو بات اور صاف کریں گے تو ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد تھا تسکیہ اور تسکیہ میں یہ بات بھی داخل ہے تاکہ ان کو اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف کفر کے اندھیروں سے ایمان کی طرف شر کے اندھیروں سے توحید کی طرف بدت کے اندھیروں سے سنت کی طرف گناہ کے اندھیروں سے جی کہا تو بندگی کی روشنی کی طرف بلکہ ربی بن عامر نے کسرا کے دربار میں جو اعلان کیا تھا اور کسرا نے کہا تھا کہ تم کس لیے آئے ہو کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں اس لیے کہا کہ اللہ عب چاہن اللہ میں بھیجا گیا ہوں اللہ نے بھی برپا کیا ہے احباد احباب امیناسلام تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں دنیا دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی کشادگی میں لائیں اور ادیان کے ظلم ستم سے نکال کر اسلام کے ٹھنڈی چھاؤں میں لائیں یہ ہے مقصد امن و سلامتی کے سنائیں گے ہم زخمی ہیں قلب دنیا بھر ہم لگائیں گے ہم ہم راہ دی راہی اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانا گندے اخلاق سے پاک صاف کرنا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تربیت پہلے اور تعلیم بعد میں تسکیے میں دو پہلو میں نے بتایا تھا ذہن میں فری ہمیشہ رکھیے اب تسفیہ و یا تخلیہ اور تخلیہ رقمہ بھی دیجیے گا کوئی بات نہیں تخریہ کمانا تصویریں تخلیہ میں بالکل پاک صاف ہو جانا تمام گندے آمال سے انسان کے قلوب پاک صاف ہو ذہی حدیثوں پہ عمل نہ کریں معاشرہ پاک صاف ہو لیکن اس کے بعد آپ سوئیٹ پوائزن والا زہر نہ دیں آپ نے ان کو چوری سے ڈکیتی سے گندے کام سے بچایا ٹھیک ہے بچایا لیکن تربیت کر رہے ہیں تو انجیکشن کس چیز کا دے رہے ہیں سوئیٹ پوائزن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ہر میں فضائل اعمال کے نام پر ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے سو سال لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھو گے اسی سال کا گلا ماف ہو جائے گا اسی ہزار گھوڑے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے سواؤ کا یہ ملے گا وہ ارے اللہ کے بندے ان کی جگہ صرف ایک بخاری کی حدیث پڑھ تھے جو میں نے پھر سنایا آپ نہیں کہ سو مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ بہاد اللہ شری کا روپ پڑے گا تو کیا ہے دس غلام آزاد کرنے کے سوال یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے تو خود امامی اب ہنیفہ رحمہ اللہ کے وفادار شاگرد امام بحمۃ اللہ علیہ کے وفادار اور ہمدرد شاگرد ان کا نام کیا ہے یہی تو ہم کو معلوم ہے آپ لوگ اس کے علاوہ تھوڑی نا بولیے گا ارے وہ شاگرد جس نے کہا واللہ میں نے پڑھا یہ میزان العتدال میں میزان العتدال میں بارے میں کیا لگادی بی و سفیان لکور کو کسائیس میں نے اصل کتاب میں ملاجر کیا الحمدللہ یہ نہیں کہ میں کسی کتاب میں دیکھ کے میں پڑھا اللہ تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرتا امانیفا کے ذریعے اور سفیاان کے ذریعے تو میں عام آدمی ہوتا میں اس مقام میں نہیں پہنچتا امام اور وہ مرو کے بہت بڑے عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن اور زیادہ آگے مت جائیے گا کیونکہ پھر آگے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ان کے پڑھنے کے بعد مدینہ میں بھی پڑھا امامی مالک سے ابھی بات کس پر چلی تھی یعنی بھی جو میں پیش کر رہا تھا نہیں نہیں عبداللہ بن مبارک کا جو قول میں پیش کر رہا تھا کس بنیاد پر ہاں عبداللہ بن مبارک کا کال ہے لا ایلا ایلا کہا کہ ان یہ جملہ میں بھول گیا استغفراللہ. استغفراللہ. استغفراللہ. ان فی سے اِنَّ عَنِ <الدَّعَة> عن حدیث <الدَّعَة> صحیح اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر ان صحیح حدیثوں پر عمل کریں تو ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے کا کبھی انسان کو خیال بھی نہیں آئے گا کافی ہے اسلام مکمل ہے اور اللہ سیر صفی رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے منو فرمائے اکثر مجلسوں میں, میں میں نے سنا شیخ کو کہتے ہوئے کہ امت کے جتنے مسائل ہیں میری زندگی کا تجربہ کہ دو تہائی مسائل سے بخاری مسلم سے پورے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اور بقی ایک تہائی کے لیے دوسری کتابیں ہیں اب تو شہر ضیاء الرحمن آزمی حفظہ اللہ نے تمام صحیح حدیثوں کو جمع ہی کر دیا ماشاء اللہ بھائی ایک اللہ آسان کرے کہ ہم لوگ بھی کبھی ایک دورہ اس کا بھی چلنا چاہیے بہر حال تو بات یہ چل رہی ہے میرے بھائیوں کہ جب یہ حدیث موجود ہیں تو پھر یہ ایسی حدیث جس کی اس نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جاتی ہے جھوٹا ہوگا نا ان کے زمانے کے مطالعہ وہ مقدمہ نہ مہین کی وفات کے وقت جب لوگ موجود تھے تو پوچھا کہ بھائی بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو تاکہ میں توبہ کر لوں کسی کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے تو کہا کہ نہیں آپ تو بہت اچھے آدمی دے کے ریمارک ہے ریمار آپ پر کیونکہ آپ شخصیتوں پر نشانہ مارتے تھے فلاں جان ہے فلاں جھوٹا ہے فلا سچا ہے قیامت کے دن اگر اللہ اگر ان لوگوں نے تمہارا دامن پکڑا کہا کہ یہی اب ان میں ان نے میرے کو بچہ سے کیا ہے تو کیا جواب دو گے کہا کہ لین یقون یہ جملہ رنگ کا اللہ اکبر لین یقون ہا اے خسمی احب السمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ میرے خلاف مقدمہ عائن کرے خسم بن کر یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ عائد کریں گے کہ یہ بن مہیم کے سامنے ضعیف فتی پیش کی جا رہی تھی ایسی روایتیں جو میں نے نہیں کہا میری طرف جھوٹ کی نسبت کی جا رہی تھی اور یہ بن مہیم کو معلوم تھا لیکن اس پر ریمارک نہیں کیا اس پر جب نہیں کیا وہاں کہ مجھے کوئی فکر نہیں اس لیے حق کے اعلان کے لیے اور باطل کے بطلان کے لیے اور مکاروں ااروں چار باغوں کے مکر و فریب کا پردہ چاہ کرنے کے لیے اگر غیبت کرنی پڑے یا ان کی خرابیوں کو اجاگر کرنا پڑے تو یہ بہت بڑا عظیم کام عبادت کا نام ہے سمجھ میں آئی بات تو بہرحال صحیح حدیثیں ہمارے لیے اتنی زیادہ ہیں اور اس سے ہمارا تصفیہ بھی ہوگا اور ہماری تربیت بھی ہوگی تو یہ تخلیہ بھی صحیح حدیثوں کو چھوڑو موضوع حدیثوں کو چھوڑو متقلم فری حدیثوں کو چھوڑو اگر صحیح حدیثیں موجود ہیں ٹھیک ہے جہاں پر صحیح حدیثیں نہیں ہیں حسن حدیثیں ہیں یا وہ حدیثیں جن کو علما نے توصیق کی علما اصول کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے اور وہ علمی بحثر کے فضائل اعمال میں صحیح حدیث مجد ہے اس کے لیے کیا شرطیں ہیں اس تفصیل کے لیے اہل علم موجود ہیں شیر عبد الرحمان شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان شرطوں کا ذکر کیا سبھی ترغیب کے مقدمے میں اور امام محمد بن حنبل کا مشہور قول ہے ہر جگہ صحیح حدیث نہیں جس کی صنعت بالکل ضعیف ہے اور جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی صنعت ثابت نہیں ہے ان حدیثوں کا عمل کرنا درست نہیں ہے الا یہ کہ وہ ضعیف حدیث اگر رابع کی عدالت پہ کلام نہیں ہے اگر اس کے یہ پر حافظے پر ہے مختلف ہے اختلاف کا شکار ہے وہ سید الحفظ ہے وہ یا مدلس راحوی ہے ٹھیک ہے اگر وہ حدیثیں دوسری صنعت سے آتی ہیں تو ان حدیثوں پر عمل کریں گے کیونکہ یہ وہ حسن لگئی رہی کہ درجے تک پہنچتی ہے جیسا کہ میرے حدف نقبت الفکر میں کہتے ہیں چلتے چلتے بول دیا میں وہ متا تو بےما قبر وہ حدیث الحسن بل مجموعہ یہ مسئلہ یہ نہیں کہ بچ جان بوجھ کر کے بالکل حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی صنعت نہیں ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ یہ دین کی امانت ہے۔ اللہ کے ہم سوا کیے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں علامہ عبدالرحمن ناصر السعدی یتہلکو اخلاق ونفوسکم بتربیۃ اعلی الاخلاق الجمیلۃ وتنزیہ عن الاخلاق الرذیلہ وكذلك تزکیۃ من الشرك الى التوحید ومن الرياء الى الاخلاص ومن الكذب الى الصدق ومن الخیاں الى الامانه ومن الكبر الى التواضع ومن سوء الخلق الى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاتع الى التحاب والتواصل والتواضع ذلك من انواع التزکیہ یعنی صحیح عقیدہ بھی ہو اور صحیح اخلاق بھی ہو اور گندے اعمال اور برے اخلاق سے انسان کیا کرے توبہ کرے تو اس کے ذریعے اس کی تربیت ہوگی اور یہی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فل ہمہ وجور آکواہ قدب رحمن زکہ اور قطخ امن دس ابن عباس کہتے ہیں کہ فل ہمہ وجورہ ابین اللہ الخیر اللہ نے ہر نفس کے لیے واضح کر دیا یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے اور سعید بن جور کہتے ہیں ہر نفس کے اندر اللہ نے خیر کرنے کی صلاحیت بھی ڈالی اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ڈالی اس ابن کثیر قطعہ اور مجاہد اور اکرمہ اور سعید بن جور سے روایت کرتے ہیں قطعہ بن دیامہ سدوسی اور مجاہد بن الرومی جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ ابن عبا نے پورے قرآن کی تفسیر تین مرتبہ حاصل کی اور اکرمہ اور سعید بن جور کہتے ہیں کہ طدرحمن سے کہا کا مطلب کیا منسکہ کا نفس و تحت اللہ و من الاخلاق الخلا کی عدنی اور تعالی و مطلق کی تہلا طرب رحمن تزک کا کیا مطلب ہوا میرے بھائی طدب رحمن سے کہاں کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی طاعت اور بندگی پر چلے اور برے اخلاق سے بچے تو اس کا تزکیہ ہوگا اور کہا طدرحمن تزک کا وضکرس مربی فصل یعنی امام ابن کثیر کہتے ہیں تہرا نقصان اخلاق کی تحزیر بتا صلی اللہ علیہ رسول سلامت اللہ علیہ یعنی جو برے اخلاق سے بچے اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کی کیا کرے پیروی کرے یعنی اپنی برائیوں سے بچتے ہوئے کتاب و سنت پر چلیں آپ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں لیکن برے اخلاق نہیں بچتے کان کی برائی سے نہیں بچتے آنکھ کی برائی سے نہیں بچتے زبان کی برائی سے نہیں بچتے نیت کی برائی سے نہیں بچتے فیس بک کی بڑھائی سے نہیں بچتے واٹس اپ کے فٹنے سے نہیں بچتے اور کتاب سننے پر چل رہے ہیں تو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ یہاں پر اگر آپ بہترین کھانا لا کے رکھ دو اور سکری کھجور رکھ دو خلاس رکھ دو اور اس کے بعد کون کون کھجور رکھ دو اور آدھا کلو کیا کہتے ہیں آدھا کلو شگر میں بہترین چائے بنا کے رکھ دو تو کیا میں کھاؤں گا کیا میں چائے پیوں گا کیا ہوگا میرا اس لیے کہ کہا بال بال بہاد الحکمہ البقایت و خیتمیندار علاج پر ہیز جو ہے ہزار علاج سے ہزار علاج سے بہتر ہے تو اس لیے جو تسکیم میں وہ داخل ہوئے کہ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے فیس بک اور اخلاقی جو گناہیں ان سے نہیں بچیں گے چاہے آپ جتنے بھی سنت کے دعائی ہوں اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور حضرت ابن عباس نے تفسیر کیا کی سنیے غور سے کہا خلب رحم تزکا وغیرہ رس مربی فسل تسکیے کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے اپنا تسکیہ کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی یہ نماز سے کیا مراد ہے آگ رکیے بولیے آپ نماز سے کیا مراد ہے عید کی نماز یہ بھی کہا عباس ابن عباس نے کیا کہا گا. ابن عباس نے جو تفصیل کی من ابن طریق علی بن اب ابن عباس جس نے پاکی حاصل کی اور اللہ کو یاد کیا وسلح سلوات الخمس سے وسل الخمس پانچ وقت کی نمازوں پڑھو گے تبھی گناہوں سے پاک صاف رہو گے آپ ماشاءاللہ اللہ اخلاق سے بچتے ہیں گندی اخلاق سے بچتے ہیں شیر کو سے بچتے ہیں لیکن فجر کی نماز گول ہے چار وقت کی نماز سمجھتے ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ نماز کتنے وقت کی ہے تو اگر ایسی بات ہوتی ہے ابن عمر والی حدیث بھی تو ہمارے لیے بڑی دھماکہ خیز ہے نا کننا ایدا فقط رجول کی سلادا و سلاد الفر حسینہ بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم کسی آدمی کو فجر میں یا عشاء میں نہیں دیکھتے تھے تو ہم لوگ برا گمان رکھتے تھے اس کے ساتھ یعنی اس کو منافع سمجھتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام برائیوں سے بجتے ہیں شیخ و بدل سے بچتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے ہم گندے اخلاق سے بچتے ہیں لیکن آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو کیا کہیں گے آپ ابن مسعود کی روایت کے بارے میں کیا کہیں گے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے آدمی پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ پکا ہے چلیے اب کتاب کتابیں دیکھیے جو اللہ کے موجود ہونے اور یوم آفرت کے قائم ہونے پر امید رکھتا ہو آپ لوگ کتاب دیکھ رہے ہیں یا کام لگا کے سن رہے ہیں اب دعائم سنیے یہ بھی یہ کال حضرت ابو دردا سے اور حضرت علی کی نبی طالب سے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ال سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اب دعائن اس کے بعد او مسائل من او مشتمع عالم بنو یا طالب بنو یا اس کے بعد دوارم بنا علم کے سننے والے بنو تو آپ طالب علم بنیں گے طالب بننا ہے تو پھر کتاب دیکھنا پڑے گا اور آپ کہیں گے نہیں طالب علم نہیں ہوں بس ایسے ہی آئے ہم استعفا دے کے لیے تو سنو اور عمر بن عبد العظیم نے کہا وہ حربل یا علم سے محبت کرنے والے بنو اگر ان چاروں میں سے کسی بھی نہیں نہ عالم بنے نہ طالب بنے نہ علم کے سننے والے بنے اور نہ علم سے محبت کرنے والے بنے تو پھر ہماری نجات خطرے میں ہے کیونکہ جہالت یہ سبب ہے ہلاکت کا اللہ تعالیٰ فرماتا وقان الو قنہ نصف و ناقب ماں کنہ سے شہر اگر ہم سنے اور سمجھے ہوتے تو جہنمی نہیں ہوتے اور اللہ نے کہا قیدال کی بہ اللہ اللہ قلوب الذین اللہ لمن جو علم نہیں رکھتے یعنی جو علم حاصل نہیں کرتے جو سمجھتے نہیں ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے اللہ علیہ اللہ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے اللہ ان کے دلوں پر نجاست جاتا گندگی ڈالتا ہے اردو رب بنا اللہ تجھے کرو بنا تنا کرم ان کا دربھاتے اس لیے ذرا غور سے سنیے جو اللہ کے موجود ہونے یوم میات کے قائم ہونے پر امید رکھتا اسے خاص طور پر نبس کی تذکیے کا اہتمام اور پاس بہت ضروری ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تقریر ہر جگہ یہ نہیں ہوگی سننا بھی پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فلاحوں کامیابی اس کی یہ پر موقوف اور فرما دیا ہے واضح ہے یا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے تسکیے پر بس چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شمس میں گیارہ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد نفس کے تسکیے کا ذکر فرمایا اور ایسے ایسے تسلسل آمیز انداز سے پورے قرآن میں کسی بھی جگہ قسم کا ذکر موجود نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کے عبادت کا یعنی اللہ نے تسلسل کے ساتھ پروز یعنی پوری گیارہ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد گیارہ مخلوق کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا تدف رہا منظب کہا بہت خارو ہے یعنی یہ مخلوق حقیقت ہے کہ اللہ ان کا سابق ہے اور یہ اگاروں مخلوق جس کی خونی اللہ کی توحید کی نشانی ہے سورج اللہ کی نشانی میں سے چانچ کا وقت بھی اللہ کی نشانی میں سے چاند اللہ کی نشانی نہیں رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی اللہ کی نشانی نہیں ہے رات کی تاریکی ختم ہو کر دن کی روشنی ہو دن کی روشنی کے اوپر یہ رات کی تاریکی چھاتی ہے یہ اللہ کی نشانی یہ نہیں ہے جس طرح کی اللہ کی نشانی ہے پوری مخلوق مل کر دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتی دونوں گور سے اللہ فرما اللہ علیہ اللہ, اللہ, اللہ کیا خیال ہے اللہ کے علاوہ جتنے سارے معبودان ماقودار ہیں ساری سائنس ساری ٹیکنالوجی مل کر اگر رات کی تاریخی کو دن میں تبدیل کرنا چاہے دن کی روشنی لانا چاہے اگر اللہ ہمیشہ رات رکھے ساری مخلوق مل کر رات کی تاریخی کو دن کی روشنی میں چینج کر سکتے پرتن کر سکتے تم خود پریورتن ہو جائے گا تمہارا لیکن تم پریورتن نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے تم کیوں نہیں سنتے بات کو نہردنقیامہ من اللہ اللہ علین تسکون رفی اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن رکھے تو ساری مخلوق مل کر اس دن کو رات میں تبدیل کر سکتی تو جس طرح یہ رات اور دن اور چار کی نشانی ہے اور کوئی مائی کلال اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا لا تبدیل خلقی اللہ کی خلق اللہ کی خلقوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اسی طرح جب تک انسان اپنے نفس کا تسکیہ نہیں کرے گا اور اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کرے گا کائنات کی کوئی مخلوق اس کا تسکیا نہیں کر سکتی قبروں پر مراقبے اور بزرگوں کے چلنے اور ان کے جھوٹے اور ان کی ان کا بہت شاد ان کی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا بلکہ اندھیرے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی اور بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدل سکتا جب تک انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے افلاح من تھزکا سکیم فمن الله شاہ فلیم جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے اللہ ابھی ہماری حالت کو نہیں بدلتے اللہ ہدایت دے سکتا ہے تو یہ تو مشرقی بھی کہتے تھے لو شاء اللہ معاش رکھنا کہتے تھے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شکر نہیں کرتے بے شک اللہ چاہے تو روک دے لیکن اللہ نے کابل فریلا اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی انبیاء اور رسولوں کو بے کر عقرت کی قوت دی دماغ کی قوت دی, دی دیکھنے کی قوت دی سمجھنے کی قوت دی ساری نشانیاں وہ و بنا یمرون یمریا رات اور دن کی نشانیاں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں یہ اتنی کافی ہیں کہ اگر ان کو دیکھ کر بھی تم نہیں سدھرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا تلف رہا من سے یہ نشانی ہے کہ جب تک خود ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالی ہماری حالتوں کو نہیں بدلے گا چلیے آگے وشمۃ شردا سنی سنیا ٹو گوہا یہ تو ہو گیا قسم سورج کی اور اس کے دھو کے چڑھنے کی اچھا گوہا کیوں کہا یہ بھی میں سوال کر سکتا ہوں قسم سورج کی اور گوہا کی چاش کی. کیوں کہا کیا مناسبت اس لیے کہ سورج کی روشنی جب نکلتی ہے اور چاش کے جو وقت آتا ہے یہ چاش کا وقت جس میں اونٹنی کے بچے گرم ہوتے ہیں اور اس دھوپ سے انسان کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے ایک بات سنیے غور سے اور رات کی بارش ہو اور دن میں صبح میں سورج نکل جائے اس سے کھیتی بڑی اچھی ہوتی ہے ہے نا اللہ کے نبی کی حدیث حدیث خودسی ہے سنیے حدیث امام بین کسی نے رات کیا اللہ مدبانی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَو اَنَّ عبیدی <الراتح> اگر میرے بندے میری احتیاط کریں اللہ کے احکام پر چلیں تو اللہ فرماتا ہے رات میں مسلدھار بارش برسائیں گے اور دن میں سورج نکالیں گے اور بجلی کی آواز کڑک اور بجلی کی آواز نہیں سنائیں گے اس لیے ہم آپ کثیر جو ہے کہتے ہیں الحمد اللہ یہ کڑک اور بجلی کی یہ قیامت کی علامت میں سے کہ جیسے جیسے قیامت سے دنیا قریب ہوگی بارش ہوگی کڑک اور بجلی کے ساتھ بارش ہوگی اللہ عی ارسل ووائے و بحم یشا کڑک اور بجلی کے ذریعہ اللہ جس کو چاہتا عذاب دیتا ہے اور یہ سب راغ بحمدی ولمائی کا تو منخی فتح یعنی فرشتے اللہ کے خوف اللہ کی دسویں بیان کرتے ہیں کڑک اور بجلی ویسب راگ یعنی کڑک اور فرشتے بھی اللہ کی دسویں بیان کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں اس لیے بعض صحابہ جب کڑک اور بجلی کا گرچتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے من فری جو آثار ہے اللہ ملا تخت نا بےغذہ بھی قبل اظہار تو میرے حال یہ سورج بھی نشانی ہے اور چاش کا وقت بھی یہ بہت بڑی نشانی ہے اور اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کے وقت نماز پڑھنے کی نصیحت فرمائی حضرت بُریرہ کو بالقاف کو اور ابو سر کو تین چیزوں کی نصیحت کی جن میں سے جن میں سے ہر مہینے میں تین روزہ رکھیں اور سونے سے پہلے کیا پڑھنے وطر پڑھنے اور ون اور کہتا ہے یہ دوہاؤ چارج کی کیا کریں اور یہ پورے جسم کا سبقہ جس انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں میرا جلدی بولیے تو تین یہ تسکیہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ دوہاغ تین سو ساٹھ جوڑ ہے اس مسلم شریف کی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے تاز لوگ نے کہیں دو آدمی میں انصاف کرنا سب ہے رجید بتیں پتا ہے اور سدق ایک آدمی سواری پہ سوار ہو رہا ہے اس کو سواری پہ بیٹھا دینا صدقہ ہے یا اس کے بھاری بوجھ کو اٹھا کر اس کے سواری پر رکھ دینا صدقہ ہے اچھی بات بتانا صدقہ ہے وہ تمیت العدان راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا صدقہ ہے برہ اور اگر کچھ نہ کرے تو صرف چارج کی دور کا نماز پڑھ لیں وہ پورے جسم کا صدقہ ہے پورے دن کا صدقہ ہے اللہ پورے دن آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے گا اللہ نے فرمایا قسم ہے سورج کے اس کے دھوپ چڑھنے کی اور چاند کی جب سورج کے پیچھے آئے وہ نہاری چل اور دن کی جب سورج کو روشن کر دے اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی اور زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی اور نفس کی اور اس کے درست بنانے کی اور ہر نفس میں اللہ تعالی نے اس کی گناہ گاری اور ایک ڈال دیا تو جس نے اس نفس کو پاک کیا اس نے نجات پائی اور جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا یعنی جس نے اس کو گندہ کیا جس نے اپنے نفس کو کیا کیا گندا کر دیا کیوں اصل میں انسان کو اللہ نے تین ہری پیدا کیا صاف پیدا کیا حدیث ہے نہیں فطرت, فطرت اللہ التی فطرہ اور حیدی مسلم شریف عمار المجاشی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہل تم اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو میں تم کو وہ سکھاؤں مما المنی پی کلال آج اللہ نے مجھے یہ بات بتائی کس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آج ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ میں تم کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو بندوں کو اپنی, اپنی اپنے فضل سے جو مال دیا ہے وہ مال حلال ہے اصل مال حلال ہے حرام کا معاملہ یہ انسانوں کا ہے شیطانوں کا اور کہا کہ انی خلق عبادی خونصا میں نے اپنے تمام بندوں کو حریف پر پیدا کیا خالص توحید پر پیدا کیا نفا سارے بندے توحید پر تھے اس لیے عباس کی درواج تب نہیں کی کیا بین آدم و بئی ننو اشد قرون کل حمکان ال توحید آدم علیہ السلام اور ابو علیہ السلام کے درمیان کی جو دس صدیاں تھیں ایک ہزار سال وہ سب کے سب خالص توحید پر تھے سب کل حمکین الحید کلو حمکین علیہ السلام خالص اسلام پر تھے خالص توحید پر تھے شرک بعد میں آیا اصل توحید ہے شرک مرض ہے تو کہا یہاں بھی کہا کہ وہ نمرت ہم شیاتی امرت ہم شرکو بھی, بھی سلطان وہ ہر میرے سارے بندے توحید پر تھے شیطان ان کے پاس آیا شیطان نے پچتال تم شیطان نے کو دین سے بھٹکا دیا اور میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں کو میں نے حلال کیا تھا اس کو شیطان نے کیا کر دیا حرام کر دیا فلاں حرام فلاں حرام جو حلال حرام حرام کو حلال کر دیا تو یہاں بھی اللہ تعالی نے یہی فرمائے قدبر رحمن زکا و خطقا مندسہ تسکیے کسی چیز کو پاک صاف کرنے کے ہیں یا مال کو صدقہ کرنے کو زکات کہا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی کے حق کو نکال کر مال کو پاک صاف کیا جاتا ہے یہ تو بعد آپ سن چکے نا تسکیے کے معنی پاک صاف کرنا چاہے وہ نفس کی نفس کی پاکیزگی ہو یا مال کی پاکیزگی نفس کی پاکیزگی کا بہترین موقع رمضان ہے یہ جسم کی زکات ہے کہ نہیں جسم کی زکات کیا ہے روزہ ہے اور مال کی زکات یہ صدقہ اور خیرات اور متعین مقدار میں جو زکات دیتے ہوئے اسے یہ حلیت تو میں نے کل پیش کی تھی پھر سے سن لیجئے حسن و اموال کو مصکا ودا و مروا کم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو بچاؤ کس کے ذریعے اور مریضوں کا علاج کس سے کرو اور بلاؤں اور مصیبتوں کے لیے کیا تیار کرو کیا پیش کرو دعا پیش کرو اسے امام پرانی روایت کیا اس حدیف تھوڑا سا کلام ہے یعنی ذائقہ ہے اس موضوع پر علماء قدیم کی کتابوں سے فائدہ حاصل کرنا ان کا سمجھنا کیونکہ عام لوگوں کے لئے مشکل اور دشوار ہے اور اس کی کوئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ کہ اکثر و بیشتر یہ کتابیں زخیم جلدوں میں موجود ہیں اس لیے ہر عام مسلمان کے لیے اس کی تحصیل بہت مشکل ہے امام بلقیم رحمۃ اللہ علیہ مفتا الدار سے آدھا لکھی کتاب المدار جسا لکین الفوائد لکھی تو اس میں بعض کتابیں بڑی زخیم ہیں اور جو باریک بھی ہیں وہ اتنی علمی بحثیں ہیں اور اتنی باریکیاں ہیں کہ ہم جیسے للو پنجو کا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو سمجھ میں عالم کی ضرورت پڑتی ان مجھے علم و بھیتا الق استاد شاگردی کے رشتے سے علم آئے گا یہ نہیں کہا ورنہ ایسا ہوتا ہر آدمی پڑھتا اور کہتا کہ میں امام وقت واؤ میں امام وقت ہوں مجھ سے بڑا کون سمجھ میں آئی بھی تو اس لیے کہا کہ اس موضوع پر زخیم کتابیں تھیں یا اس میں اضافہ کر یا وہ کتابیں جو زخیم نہیں تھی لیکن ایسے علمی ابحاث اور ایسے علمی نکات اور باریکیوں پر مشتمل تھی کہ جو ہر, خاص ہر عام و خاص کے لیے اس کا سمجھنا آسان آسان نہیں تھا ایک وجہ یہ بھی ہے ان کتابوں کے اندر ضعیف اور موضوع حدیثیں بکثر پائی جاتی ہیں ضعیف موضوع حدیثیں تو پائی جاتی ہیں لیکن بعض اصلاف نے اس کا اہتمام کیا جیسے امام الب القیم اللہ علیہ میں ان کی کتابوں میں ضعیف موضوع روایات کم سے کم ملیں گی آپ کو لیکن آپ کہیں گے نہیں یا علوم الدین تو اس میں ضعیف موضوع روایات کا کیا ہے ذخیرہ ہی ہے اور کل آپ نے شکل اسلام الاسلام امسمیہ کا قول سنا کہ کہتے ہیں کہ المام غزالی بہت ذہین فتین تھے اور اسلامی علوم کے مائر تھے لیکن حدیث میں مسکین تھے حدیث صحیح اور حدیث متواتر اور موضوع حدیثوں میں فرق نہیں کرتے تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہا کہ لیکن الحمدللہ ہم نے اس کتاب میں اس موضوع کی مختلف کتابوں سے صحیح حدیث کے جمع کرنے کا قصل کیا اور انہیں علماء نظام کی کتابوں سے باتیں نقل کی ہیں جنہیں اس فن میں کامل مہارت بصیرت اور دستگاہ حاصل تھی دیکھیے کتنی ٹھوس اردو ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کامل مہارت اور بصیرت یعنی فن کے اندر پختگی اور دانائی اور اس کے اوپر عبور اور دسترس حاصل تھی جیسے امام غزالی افسوس کی بات ہے کہ امام غزالی کا نام پہلے ذکر کیا سمجھ میں آئے نا جبکہ ان سہلی نا تھا مناسل ان سیلی نا پہلے کس کا نام آنا چاہیے عمر کے اعتبار سے اگر کیا ہے تو امام غزالی کا زمانہ جو چوتھی صدی ہجری کا ہے چوتھی صدی ہجری کا آغاز اختدام اور پانچویں صدی ہجری کا آغاز تھا تو ان سے اعتبار سے تو کوئی بات نہیں امام غزالی امام ابن قیم اور امام ابن رجب آخر میں اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس کتاب کو ناقل ناشر اور تمام قارئین کے حق میں اس دن فائدہ مند بنائے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا نہ مال نہ اولاد مگر جو اپنے رب کے پاس پاکی زدی کے ساتھ آئے یعنی یوم من علامہ بے قلب سلیم ان قیامت کے بھی مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا مگر جو قلب سلیم کے ساتھ آئے اچھا امام یہ امام تو نہیں کہتا میں احمد رضا خان صاحب نے معلوم ہے اس کی تفسیر کیا کی ہے اتنی اچھی بات کہیں اس شخص نے کہ آپ حیر زدہ رہ جائیں گے ان کے مریدوں میں پھیلاؤ اس کو کیا کہا کہا یوم ولا بنون کی تفسیر میں یہ بات ہے یوم ولا بنون کی طرح منصوب ہے یوم ملائن ولا بنون علم طلحی سلیم کی تفسیر میں کیا ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے اور اولاد جسے حدیث کی انسان کے مرنے کے بعد نیک اولاد اس کے لیے کیا سڑک جاریہ ہے معلوم ہے سرق آپ کو علامات علی انسان درولا انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے یعنی عمل کا کھاتا بند ہو جاتا ہے انٹری نہیں مگر تین چیزوں کا سوال صدقہ جاریہ یعنی ایسا کام جس کا فائدہ بعد میں لوگوں کو ملتا رہا اب علم نہیں گیا اور سدقی جاری میں عظیم صدقہ کیا ہے ذکر الخاصبلام یعنی نفا بخش علم یعنی کہ اولاد اس کے لیے دعا دے کہاں کہ نیک اولاد کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی نیک اولاد کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور اولاد کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا اور وہ سبقہ جاریہ بھی زندگی میں کیا وہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ ملا تعلّہ بکل بن سلیم اس کا دل قلب سلیم نہ ہو کیوں دلیل یوم وال منا تعلّہ بکل بن سلیم مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا اللہ کے راہ میں مال سچ کر دو اولاد کی تربیت کر دو تو بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ تم خود قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہ آؤ اللہ اکبر تو بتائیے تو پھر یہ فاطیہ کہاں سے آیا ہے یہ نیاز کہاں سے آیا یہ عرص کہاں سے آیا یہ چہلوم کہاں سے آیا یہ تیجا کہاں سے آیا یہ قرآن خانی کہاں سے آئی یعنی وہ یہ کہنے چاہتے ہیں کہ رسم و رواج کرنے والوں جب تک کہ تمہارا دل خلب سلیم نہیں ہوگا اس وقت تک تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور کلب سلیم کہتے کس کو ہیں کلب سلیم کسے کہتے ہیں بولیے ذرا سا چور چورا یہ تو بہت بڑی کمی ہمارے اندر ذرا ہاتھ نمبر بول دو بھائی اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ پوچھیں گے تو میں ہاتھ نمبر دیکھ کے آتا دیکھ لیجیے مسافر ذرا دیکھ لیجیے یوم کو معلوم اللہ منت اللہ بتلبل چلیے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا ایک دو یعنی میں بتا دیتا ہوں سنیے اتنا طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک دو تین چار چوتھی روکو جو ہے نا سورہ شورا کی جو چوتھی روکو شروع ہوتی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو پڑھ لیجیے خلاص، خلاص، اب یہ ہے کہ قلم سریم کسے کہتے ہیں ذرا جلدی بولیے یہ <تصفح> مختلف تعبیر ہے <تصفح> <مختلف> یا <تعبیر تصفح> دوسرے الفاظ میں جو شہوات اور شبہات سے پاک شہوات اور شبہات سے پاک اس سلسلے میں کیونکہ اس موضوع پر شاید باتیں نہ آئے جو اسباب تصدیق کے بیان کیے گئے ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ کہ ہر انسان جس کا دل پاک اور صاف ہے وہ دنیا میں بھی اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہے اور آخرت میں بھی سب سے آگے ہوگا قدرت عبد بن عمر بن بلاس کی روایت ہے جسے جس شیخ البانی رحمہ اللہ نے سیاح میں نقل کیا اور ابن ماجہ وغیرہ میں روایت موجود ہے آپ صلی اللہ سے پوچھا گیا ا سے افضل تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا کل مخمومل اور سدوک السا نہ فما و مخموم القلب اور اتقی النقی اللہ اطنقی ولا ولا و حسن آپ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا مخموم القلب جس کا دل مخموم ہو اور جس کی زبان سچی ہو صحاب کرام زبان و بیان کے ماہر تھے اور اس وقت چرواہے بھی شعر و شاعری کرتے تھے لیکن صحابہ نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ زبان کی سچائی معلوم ہے لیکن مخموم القلب کا کیا مطلب معلوم یہ ہوا کہ زبان و بیان کی مہارت کے باوجود حدیث سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے محتاج تھے تو کیا ہم استاد سے آج محتاج نہیں ہیں اردو سے ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے سے سمجھ میں جائے گی نہیں میرے بھائی تو کہاں کہ مخمول قلب کا مطلب تقی وہ آدمی جو مستقی ہے یعنی جو گناہوں سے بچتا ہے النقی جو پاک صاف ہے جس کا دل پاک صاف ہے اللہ نے بربا میں بات جس کا ظاہر بھی اچھا ہو جس کا باطن بھی اچھا ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو اور باطنی گناہوں سے بھی بچتا ہو اور لا بقی ولا, ولا حسد جس کے دل میں کینہ کپٹ بوز اور حسد نہ ہو یعنی خلاصہ شہوات اور شبہات سے پاک ہو اور اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت کا کیا ماج گاہ ہو جس کا دل وہی انسان تمام لوگوں میں سب سے افضل ہوگا صحابہ نے کہا یہ صفت تو ہمارے اندر ہے نہیں مافینا اللہ رافے اللہ رسول اللہ صلی اللہ صاحبہ کہ ہمارے اندر اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے تو رافع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دو غلام تھے ان کا دل بڑا پاک صاف ہے ہمارا دل ابھی اتنا پاک صاف نہیں ہوا اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا پاک صاف ہے اس لیے سلف ڈرتے تھے اپنے دنوں کے بارے میں اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے ابن علی ملیکا جنہوں نے تیس صحابہ سے علم حاصل کیا کہتے تھے ادرکت و سلاطین صحابین کلانفس نفا میں نے تیس صحابہ سے علم حاصل کیا کن سے تیس صحابہ سے جس کے اندر اربعہ اربان تیس صحابہ سے علم حاصل کیا سب کے سب ڈرتے تھے اپنے اوپر نفا سے ڈرتے کسی نے نہیں کہا کہ ان کا ایمان جو جوریل اور مکائی کی طرح اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری کا قول نقل کیا نفاق کے بارے میں ماں خاف مومن امام امین منافق مومن آدمی نفاق سے ڈرے گا اور منافق آدمی اپنی حالت پر مطمئن رہے گا اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ سہیب بخاری کتاب الطمہ میں یہ روایت نقل کی ابن مسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے بھائی ان نلمومن ذرا غور سے سنو میرے بھائی فیس بک والو واٹس ایپ والو موبائل والوں اور نہ معلوم کیا کہا؟ آپ کے موبائل کی چیکنگ شروع اگر کر دی جائے تو حقیقت کھل جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سے اس دن بہت سے لماف صدور وہ بتایا راہول مینا اللہ یہ مارے میں اس سب کچھ کھلے گا اس لیے آپ کے ہمارے موبائل میں جو بھی گندی چیزیں ہیں غلط چیزیں ہیں جو بھی عورتوں کی تصویریں لڑکیوں کی تصویریں سر ڈیلیٹ کرو یہ یہ انسان کے سیاہ دل کو کالا کرنے والا ہے انسان کے دل کو مریض کرنے والا ہے دوبہ ریاض یہ بات یہ بات چل رہی تھی کہ قلب سلیم سے متعلق ابھی میں کیا بول رہا تھا جی ہاں ان المومن مومن آدمی ان نلمومی تحت جبل بہو کان نہبر ہی وہ نل منافکا یار مر باب مر مر, مر, مر مر وقال رہا حضرت ابن وصول کہتے ہیں کہ مومن آدمی اگر چھوٹا گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر سے گر گیا اور منافع آدمی اپنے بڑے گناہوں کو بھی سمجھتا ہے گویا کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے جیسے انسان کا تھا مرحلہ جسے بھگاتا ہے نا ناک پر مکھی بیٹھتی ہے یعنی اس پہ احساس بھی نہیں ہوتا بساؤں خان ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو انسان کو اس کا احساس بھی اور کبھی تھوڑا احساس بھی ہوا تو ہٹا کر کے پھر اپنے کام میں تو معلوم ہے کہ منافع گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور مومن آدمی چھوٹا گنا بھی ادر کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ گر گیا کیا یہ کیفیت ہماری ہے اللہ رحم کرے ہم سب تو کیسے تسکیہ ہوگا آپ یہ بتائیے ہمارا تسکیہ کیسے اس لیے تسکیے کے جو اصول ہیں ان میں صاحب کتاب نے اللہ تعالیٰ ان پر ہن و کرم فرمائے انہوں نے عظیم اتنی عظیم بحث شروع کی ہے کہ میں نے اس وقت جو علمائے عبانین ہیں شب القارا ہندی یا قبر صغیر ہندو پاک کے ان میں سے بعد سے میں نے علم حاصل کیا اور فائدہ اٹھایا انہوں نے کہا میں نے ہر موضوع پہ تقریر کی ہر موضوع پر کیشی ملے گی ملی لیکن یہ ایک موضوع اتنا شاق اور اتنا دشوار ہے تو میں نے اب تک اس موضوع پر کوئی تقریر نہیں کی اور موضوع اخلاص اللہ میں نے اب تک ہزاروں کیسی جب ملوں گی ہزاروں صرف اس لیے کہ میرے اندر اخلاص مفقود ہے میں اپنے اندر اخلاص نہیں پاتا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یاری اللہ ددین عامن الما قلو نمالا تفالون کا مستاق بنتا میں کہتا ہوں کہ جو اپنے اندر یہ سمجھے کہ اخلاص نہیں بلکہ اخلاص ہے اخلاص مخلص اپنے آپ کو مفلس سمجھے جو اپنے آپ کو مفلس سمجھے یہ سمجھے کہ میں مخلص نہیں ہوں وہ اللہ حاض ہی علامت الخلاص یہی اخلاص کی علامت ہے کیسے بھائی, بھائی؟ چلیے اللہ آسان کرے کہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے واضح کر سکوں اور ہم سب کو اللہ تعالی اخلاص ادا فرمائے کہا بہاد الف منوافی نفس الخلاص فقط احتراج اخلاص ہوں بل اخلاص ہاں اللہ جس نے یہ محسوس کیا کہ میں مخلص ہوں جس نے یہ سمجھا کہ میرے اندر اخلاص ہے اس کا اخلاص اخلاص کا محتاج ہے کیا کہا میں نے مندرافی سے فقط احتاج اخلاص ہوخلاص جس نے اپنے اندر محسوس کیا کہ میں مخلص ہوں اس کا اخلاص اخلاص کے محتاج ہے وہ مخلص نہیں بلکہ مفلس ہے کیونکہ جو مخلص ہوگا اس کو اخلاص نظر نہیں, نہیں آئے گا نمبر ایک نمبر دو امام ابن قیم مرحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نفیس کتاب فوائد میں یہ بات پیش کی حب والإخلاص. الإخلاص وحب لا خوب كما لا الخلاص الماء والنار لا اجتمحان کماجت الله اخلاص اور تعریف پسندی اخلاص اور تعریف پسندی دونوں جمع نہیں ہو سکتے جس طرح آگ اور پانی دونوں جمع نہیں سکتے جس طرح آگ اور پانی دونوں جمع اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک آدمی میں اخلاص بھی ہو اور یہ پسند کرے لوگوں میری تعریف کریں بڑی اچھی تقریر کیا ایسی تقریر کیا کہ لوگوں کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا ایوی نقطہ تو تک ہم نے سنا ہی نہیں اور جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو ایسا رکھتا ہے کہ ممبر کو ہلا کر کے رکھ دیں گے لوگوں کو بے ہوش کر دیں گے اردب باللہ آپ دیکھیے جو جلسے ہو رہے ہیں ان جلسوں کا حال دیکھیے کہ خدیبوں کی شان میں لمبے لمبے تصدے پیش کیے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو سنا اسٹیجی پر اپنی تعریف کرتے ہوئے ابھی کریپ وغیرہ سنتے ہیں کہ یہ علمی بیان ایک ہر کس و ناقص کے بعض کی بات نہیں ہے بیان کرنا یعنی میں بیان کر سکتا ہوں اور تو میرے بھائی جو انسان مخلص بھی ہو اور اپنی تعریف کو پسند بھی کرے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادارہ تم علم گاہر فاسوفی ہو جائے تورا جب تم دیکھو کہ لوگ تمہارے سامنے تمہاری تعریف کر رہے ہیں اس کے منہ میں کیا ڈال ہو جی جناب اور بخاری کی حدیث ابو کی نبی رضی اللہ نبی ولازکی اللہ علیہ وسلم فقال ویلک، لا الہ الا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے ایک آدمی کی تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے فروئی لکھ تمہارے لیے تباہی ہے تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی اسی کی تعریف منہ پر نہیں کرنا چاہیے الا سخت حالات اور جہاں معلوم ہو جہاں ضرورت پڑے گواہی دینے کے لیے یاد میں بہت سچا امانت دار وہاں بولو یا کوئی شیخ آپ سے ناراض ہوں کسی مسئلے میں تو آپ کہیں شیخ میں نے آپ سے استفادہ کیا آپ کا کی علم اور فضل کا میں محدرد ہوں آپ سے بہتر انسان میری نگاہ میں کوئی نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے سمجھ گیا نا لیکن غیر ضروری تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تعریف کریں گے تو اس کی رگیں موٹی موٹی ہو جائیں گے اور شیطان اس کے دل میں کیا ڈال دے گا کتنی علماء بہت اچھے اور صالح تھے شروع میں صرف چاپڑوسی اور تملق کے ذریعے ان کو خراب کر دیا لوگوں چاہے آپ لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن میں میری داڑیاں پک گئی دیکھتے دیکھتے اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کسی کے اندر کوئی خوبی نظر آئے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو نا اللہ نے پیدا کی, اس, کی اس کا کیا کمال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی سے افسل کائنات میں کوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا کہا نہ سیدھی آدم یہ عمل قیامتی دا. کوئی فخر ارے صحیح تو بولے یاد میں اور آپ تو حجب کی نماز میں رو رہے ہیں اور آئی ایک رکاوت میں سورہ بقرہ بھی پڑھی اور سورہ نشا بھی پڑھی اور سورہ علیمران بھی پڑھی یہ خود. رحمت کی آئے تو اسے گزرتے تھے اللہ سے سوال کرتے تھے عذاب کی آئے تو صرف گزرتے تھے اللہ سے پناہ مانگتے ڈرتے تھے اور جب امی آلہ نے کہا یہ حدیث بھی بخاری کیے میرے بھائی ان ملادا نے جب عثمان بن مضوم وہ پہلے سے ہارئے جو مدینی موقع پائے آپ نے ان کے رخصار کا بوسا لیا آپ نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھی اور وہ عثمان بن مضون جن کے بارے میں بخار اللہ کے نبی کے بعد ایاانبی اللہ ہمیں خوشیاں کی اجازت دیجیے ہم کیا کر دیں یعنی اپنی قوت نفس کو توڑ دیں ہم کو شادی کی ضرورت نہ پڑے پورا ٹائم عبادت میں لگائیں گے اللہ کے نبی اجازت دیں اور وہ عثمان بن مضون مہاجرین میں سب سے پہلے مہاجرین میں سب سے پہلے مرنے والے ہیں اور ہجرت کے ثواب آپ کو اس سے پہلے پتہ چل چکا ہجرت کے ثواب وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان یعنی مدینے کی ہجرت اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ کے آنکھوں سے جو آنکھ گرے ان کے رخسار پر پڑے اللہ اکبر ام نے نے کہا اکرمک اللہ یا صاحب ہے نہیں یہ بات اللہ نے تیری تعظیم کی ابو صاحب تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اب اللہ رسول اللہ مائی فائل اوبھی اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں صلاح سے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ کیا معاملہ خوف کا عالم تھا دہشت جبکہ اللہ نے فرمائے جل جلا لو یوم النبی و اللہ دین آمنما ہے اللہ نبی کو و نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا رسوا نہیں کرے گا لہٰذا اخلاص عمل میں خلاص پیدا کرنا بہت ہی اہم ہے اور تمام عمل تمام امال کی قبولیت کا اس کے اوپر مدار ہے اور عمل میں اور نیت میں اخلاص نیت کا مطلب جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں اور جو عمل کریں اس میں اخلاص یہ ہے کہ وہ عمل شروع سے لے کر اخیر تک اس بات پر ہو کہ یہ عمل اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو کیا حضرت عمر نہیں روتے تھے اخلاص نیت کے لیے بولیے بھائی رہ. روتے رہے پوری زندگی ہم اوب بکر صدیق روتے رہے یہ دعا کرتے کرے کہ اللہ ہماری نیت میں اخلاص دے امام ابھی دنیا کی کتابیں کتاب, کتاب الیقین یہ سلف میں سے تیسری صدی ہجری وغیرہ کی کتاب الیقین میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعا نقل کی غور سے سنیے اللہ امن یہ کا ایمان و یقینا وہ محافات وہ نہیں اے رہا میں تج سے ایمان کی بھی مانگتا اور وہ ایمان ابو بکر کا ایمان معلوم ہے نا ایسا ایمان ہے امت کے تمام لوگوں میں سب سے افضل ایمان انبیاء کے بعد اور یقین مانتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دیا وہ معافت معافی نیت نیتوں کے خلاص کے سوال اور حکمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے جسے شخصیا نے فتحوں میں نقل کیا عمر فاروق رویا کرتے تھے دعا کرتے تھے اللہم جل عملی صالحا و جعلہ لوجہ خالصا ولا تجعل اللہ محمد صالح وجہ وجیے گا خالص اللہ میرے تمام امنوں کو عمل صالح بنا دے سنت کے مطابق کر دے اور اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو پوری عمر دعا کرتے رہے اخلاص کیوں اس لیے کہا دیمہ پر پہنچے من خان خاں عرب بھی بلاشریک بے آباد ہے تو رب جو تم میں سے اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شعلام تیمی نے کہا لقاء ربی یعنی اللہ کا دیدار چاہتا ہے یا لقاء خاص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اس کا عمل ریاکاری کاری اور دکھاوے سے کیا ہو وق صاف ہو اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاص اخلاص کا معنی کیا ہے خالام صاد خلوص خلوص کرتے ہیں لبش ہے کسی چیز کا مغز خالص ہونا یعنی پیور چیز کو کہتے ہیں پیور اسی کو کہتے ہیں اور ہندی میں بولتے ہیں کھانٹی اور اردو اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں خالص لبنن خالصا یہ ہے نا قرآن نایت ہے کہ نہیں اس کی مثال سمجھ لیمبئی نے فرقی مدمل لبنن خالصا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دودھ صاف اور شفاق دودھ دیا خالص دودھ دیا بالکل وائٹ ہے نا جبکہ ایک طرف سے عید اور گوبر ہے دوسری طرف خون ہے اب دونوں کے بیچ سے اللہ نے دودھ نکالا وہ بھی بالکل خالص اس میں نہ گوبر کا کچھ اثر ہے اور نہ بالکل خالص اسی طریقے سے برائیوں کے بیچ میں رہ کر انسان کا عمل جو ہے مکمل خالص اللہ رہا ہے یہ تو کوشش کرے انسان باز صاحب کہتے چاہت تو نفسی فلا دی ہم نے مجاہدہ کیا تیس سال تک تو بہر عان یہ اخلاص اور یہ اخلاص کے بغیر ایک ہزار بار کلمہ پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں اتبان والی حدیث معلوم ہے بخاری مچھی کتاب التحید کا دورہ ہو چکا ہے کہ باقی ہے چل رہا ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھیے میں سناتا ہوں ولاح ہوما مین حدیث اطبان ولہ ہوما من حدیث اطبان رضی اللہ تعالی عنہ علی نبی صلی اللہ قال اللہ وہ اب تحیب عیدالی کا وہ جہلہ ولا کی زمین کدھر لوٹی گئی ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ کتاب التوحید تفریح پڑھنے والے طویل ہے ولا ہوما بخار ابارک اللہ فی بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور وہ لمبا واقعہ حدیث سے کا اس میں کتاب التوحید میں اختصار سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ پر اس آدمی کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے ذریعے کس کی رضا حاصل کی معلوم ہوا کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھے جب تقیب اگالے کہ جل اللہ, اللہ کی رضا و میں بھی حاصل نہ کریں اخلاص اس میں نہیں ہو تو لا الہ پڑھنے کا بھی فائدہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہتے ہیں صاحب کتاب اخلاص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کا اپنے ارادے اور قصد کو تمام آمیزشوں آمی سے پاک کرنا ہے کیا کرنا ہے بھائیوں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے تصویت القلوب امراحۃ المخلوقی رکھنے کی عربی عبادت کی ضرورت تسویت القلوب یعنی اپنی نیت اور اپنے ارادے کو پاک کرنا ہے یہ اخلاق کا اول درجہ ہے سمجھ گئے نا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یعنی جب آپ عمل شروع کریں تو آپ کی نیت کیا ہو اللہ لیکن آپ نے نماز شروع کی یا کوئی کام شروع کیا سنیے اور بیچ میں ریا کاری مثال کے طور آپ کمرے میں پڑھ رہے تھے تحجد کی نماز کیا پڑ رہے تھے تحج کے مات اور غلطی سے کمرہ کیا رہ گیا کھلا رہ گیا سن رہے کہ نہیں بھائی عمران اتفاق سے کسی آپ کے بغل والے پڑوسی کو ضرورت پڑی پانی کی کسی ضرورت پڑی اب وہ کہا کہ میرا دوست ہے فیملی تو ہے نہیں بس دروازہ کھولا تو آپ گریا بداری کر رہے ہیں لمبا سجدہ کر رہے ہیں اگر اللہ ہم نے آؤ تو میرے ادا کبھی سخت کو ابھی معافہ اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کر کے یہ دعا کرتے تھے نا اللہ اعوذ اپنے حضرت وقت علی روایت کہ آپ کی ڈرا کرتے تھے اس نے دیکھ لیا تو آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ تو میرا میرا راز کیا ہو گیا فاش ہو گیا یعنی میں تو اللہ کے کی لیے کیا اب اس کے بعد سے شیطان نے آپ کو ڈوڑا ڈالنا شروع کر دیا اور آپ کے دل میں بات آئی کہ کوئی بات نہیں یا تو تم نیت توڑ دو نیت توڑو گے تو درست نہیں ہے ترکل عملے اچلی نہ تھے شرکت کال فدر البن عیات جس طرح کسی غیر کے نام پر عمل کرنا ریہ ہے اسی طرح لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا کہ فلاں لوگ دیکھ رہے ہیں چلو چھوڑ دو یہ بھی شرک میں داخل ہے اللہ مینا نے اردو کا الگ کے نعلمہ اللہ علم ہوں پھر بھی علمانا شیتان نے کہا کہ تم چھوڑو اور بلکہ مستمر رہو لیکن یہ سمجھو کہ کوئی تمہارا بھائی ہے اگر دیکھ لیجیے تو کیا تھوڑی تعریفی کر دے گا یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ چلو یہ تمہاری تعریف کر دے گا تھوڑی عزت ہو جائے گی تو نی شیتان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے ساتھی آپ تذکرہ کرے گا آپ سے خوش ہوگا آپ کے کام آئے گا اور یہ کہے گا کہ یہ بڑا نیک اور صالح ہے تو کیا دل میں جیسے ہی ریا پیدا ہوئی اور دیکھا ہوئی اور نامومن کی نیت پیدا ہوئی کیا اس کی وجہ سے عمل باطل ہو جائے گا یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ریا کاری شیر ہے شیر اکبر سے سارے امال باطل ہوتے ہیں شیر کے سے سارے امال باتل نہیں ہوتے وہی عمل باتل ہوتا شر کے اصہر یعنی جیسے ریاکاری آئی آپ اس کو دفاع کی کوشش کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں ریا کاری دل میں پیدا ہوئی اور آپ نے نیت آپ نے دور کر دیا تو آپ کا عمل باتیں یا بار بار خیال آ رہا آپ دفاع کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں پھر بھی دل میں آ رہا ہے دفاع کر رہے ہیں لا اللہ نفسا انشاءاللہ اللہ اللہ کیرفت نہیں ہوگی اور بہترین حل یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیجئے جسے حسن درجے تک انشاءاللہ ہی یہ روایت ہے اللہ اللہ مالبانی وغیرہ کی تحقیق میں کہ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو جو شیرک چھوٹے بڑے شرک جو ہو گئے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا اور جو شرک ہونے والا ہے اللہ اسے آج کی اللہ من یا نوشری کا بیگا وہ نا عالم ہوں وسط و فرو کا تو یہ خلاص کا اول درجہ یعنی ادنا درجہ دینا لیکن یہ خلاص کا اعلیٰ درجہ کیا ہے نہیںنا درجہ ہے آپ کے عمل کی بنیاد اللہ کے لیے لیکن اخلاص کا اور ادنا درجہ یہ بھی ہے من عمل نہیں ہوں اما تک کیا ہے جو قرآن تم پڑھتے ہو یا کوئی کام کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا حافظ اللہ کو یہ سمجھنا کہ اللہ ان اللہ علیہ رقیبہ ان اللہ رکھوں سرائر رکھوم وما تخیصد وما تخیل فلاف اللہ کے اوپر کوئی چیز مخفین نہیں ہے یہ ادنا درجہ اخلاص کا لیکن اعلی درجہ میرے بھائیو یاد رکھو اخلاص کا اعلی درجہ کیا ہے یاد رکھو تصفیت القلوب ام ملاحت المخلوقین یعنی انسان کا دل اور دماغ مخلوق کے تصور سے پاک اللہ کی یہ بابت اور اللہ کی ریاضت اور اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب نماز پڑھے تو مخلوق کا تصور ختم ہو جائے ایسا محسوس ہو کہ انت عبد اللہ کا ان کا ایسا لگے گویا یہ گویا ہی سارا مسئلہ حل کر دے رہا ہے گویا یعنی یہ تصور کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو سر کی آنکھ سے نہیں لیکن دل کی آنکھ سے گویا کے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ عرص کریں لیکن یہ تصور کرنا اس کی دلیل ہے یہ خلاص کا اعلیٰ درجہ لیکن اگر یہ خیال نہیں ہو تو یہ سمجھو کہ اندھا آدمی جو کسی حاکم کے سامنے ہے اندھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن حاکم ہم کو دیکھ رہا ہے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے یہ ادنا دلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بتدریج محنت کریں گے مشقت کریں گے اور کوشش کریں گے تو اخلاص پیدا ہوگا اور یہ اخلاصی کے لیے یہ تسبیحات ہیں یہ تحلیلات ہیں صبح شام کی دعائیں ہیں قبروں کی قبروں کی بولیے قبروں کی زیارت ہے قربا اور مساکین کی خدمت ہے صدقہ اور خیرات اس لیے اللہ تعالیٰ فرمات الدین اجا ہدم فینا علنہ اللہ الم المحسنین یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے کچھ پوشیدہ امال رکھے کیا رکھے اب چاہتے ہیں اخلاص کے اعلیٰ مقام پہ فائض ہونا کو نہیں چاہتا تو کچھ ایسے اعمال کرو جو اللہ اور بندے کے درمیان اس لیے کہا کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں وہ آدمی جس نے اور رجسد کب صدق دن فخ پارا حت اللہ تعالمہ شمال دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہو تو بائیں کو نہیں پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے کشیدہ انداز میں کیا کریں صدقہ کریں اس سے آپ میں اخلاص کی مقدار بڑھے گی یا پھر کی نہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات آئی کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے فقر کشی کی نوبت ہے پریشان حال لوگ ہیں کیا یہ کون کرے گا کس کی ذمہ داری ہے السر پوشید انداز میں جو صدقہ کیا جائے اس سے اللہ کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ بری موسم بچاتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت کے صدیق کس طرح چھپ کر کے رات میں غربان مساکین کے کام آتے تھے اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی پیٹھ کے اوپر غلہ پہنچایا کرتے تھے نہیں معلوم امام زین العابدین کا واقعہ نہیں معلوم بہت سے ایسے واقعات صرف کے ہیں اللہ اکمر کہ ان کو سن کر کے ہم تصور نہیں کرتے، کر سکتے کہ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا اللہ اکمر ایسے ایسے واقعات اللہ آپ پڑھیں گے کہ بعض سرف نے چالیس سال تک روزہ رکھا نہ صحیح اور یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہیں معلوم بیوی بی کے ساتھ بغل میں سوئے ہوئے آنسو جاری ہیں لیکن جب آنسو کے قطرات گرے تو کروٹ بدل دیا بیوی بی تک کو نہیں پتہ چلا یہ اخلاص کا آدھا مقام ہے تو کوشش بھی کرنا پڑے گا صرف آپ کہیں گے یوں ہی اخلاص آ جائے تو ایسا نہیں ہے یہ کوئی شربت ہے اور حیدرآباد کی بریانی ہے یہ حیدرآباد کی چائے ہے نہیں میرے بھائی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو ہم اور آپ اور سارے مشائق اور سب ہم سب اللہ کی ادنا ترین بندوں میں اپنے آپ کو سمجھیں اور ہم کوشش کریں آج سے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ کے لیے کریں گے کام شروع کرنے سے پہلے دعا کریں جس طرح ابو بکر صدیق دعا کرتے تھے عمر بھارت دعا کرتے تھے اور کام شروع کرتے وقت کوشش کریں کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور پھر بعد میں محاسبہ کریں یاد رکھیں عمل سے پہلے اور عمل کے وقت محاسبہ یعنی کوشش کریں اور عمل کے بعد محاسبہ کریں اور استقبال کریں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کو کیا دعا کی تھی رب بنا ان نے کہا جی جی اور آج کا بھی ہے اچھا اخلاص پیدا ہونے کے لیے ایک بہت بہترین طریقہ ہے یہ علم حاصل کرو یہ تفسیر سلف نے کی ہے جاہدو فینا کی تفسیر حضرت عمر بین عبدالعزیز نے کی اور علامہ برحان ناصر سانی نے تفسیر کی میں سمجھا کہ ان کا اپنا اشتہار ہے پھر بعد میں ہم کو قول ملا کہ اب جہادو کا مطلب یہ ہے جو علماء ہیں جو تلاب ہیں جو علم کی راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں جو تکلیف اٹھاتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیں گے ہدایت کے دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے علم حاصل کرنا یہ اخلاص کا سبب ہے اس لیے مشہور قول یاد آیا امام غزالی کا سبحان اللہ یہ امام غزالی ہے نا امام غزالی کا قول امام غزالی کہتے تھے کہ جب اس وقت جو مدرسہ نظامیہ قائم ہوا بغداد میں معلوم ہے یا نہیں تو اس وقت تو لوگ اپنے بچوں کو داخل کرتے تھے تاکہ منشی بنے یعنی کافی بنے تو وضیفہ ملے گا تو کہا کہ میں بھی اس لیے داخل ہوا لیکن جب میں نے دین پڑھا قرآن دین کی لاتیں حاصل کی تو کہا کہ نہیں اس میں تو غیر اللہ کا دخل نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کا اللہ کے لیے اس میں ہم ریاکاری نہیں کریں گے ہم دنیا ہم کو نہیں چاہیے جو اللہ دے دے دیتے اسی لیے تنا تصور کا غلبہ ہوا کہ مکمل دنیا ہی کی تاریخ ہو گئے کہاں تلب تر یہ شعر رہوں گا تلب تر علم لغ لب تر علم لغیر میں نے علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے لیکن جب میں نے علم حاصل کیا تو میرے دل نے کہا کہ یہ علم دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اگر صحیح علم پہنچ جائے قرآن حدیث کی نیت پہنچ جائے تو قرآن اور حدیثی انسان کی نیت کی صلاح کرے اس لیے ابن مسعود کا قور کلو قور یقبل اللہ, اللہ بلان قول وعمل کلو لا يقبل اللہ الا اللہ کسی بات کی قبولیت نہیں ہوگی جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے اور کوئی بات اور عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ جب تک کہ کیا سنت کے جب تک نیت درست نہیں ہو اور کوئی بات اور عمل اور نیت بھی قبولیت کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکتی جب تک کہ سنت کی پرگام یہ نبی کثیر امام مسلم کے روات میں ہے بن نبی کثیر امام مسلم کے روات میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہیا بن نبی کثیر سے, سے سنی دونوں کول مربی ہیں ان سے ایک علم کا طلب کرنا اور نیت کی صلاح یحییٰ بن نبی کسیر کا قول امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا دو کہا تو کہاں کیا کتاب کہ لالب علم باستراحی جسد یتلب علم بسترا جسد آرام طلبی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا مشقت کے ساتھ علم حاصل ہوگا تمنا اور آرزو سے علم حاصل ہوتا تو پروی زمین میں کوئی جاہل نہیں رہتا لب کا نہا دلودہ قبل ہونا ماں کا نہ جاہل اگر ہوتا زمانے میں حصول علم تو بس ساری کتابیں ایک جاہل دھو کے بھی جاتا تو جس طرح بغیر مشقت کے علم حاصل نہیں ہوتا اسی طریقے سے بغیر مشقت کے نیت کی اصلاح نہیں اخلاص نہیں پیدا ان کہا یہ اب نبی کثیر نے کہا نیت فن اب لگو مل عمل نیت کا علم حاصل کرو نیت بھی علم ہے نیت کا علم حاصل کرو کیونکہ یہ عمل سے افضل ہے عمل سے بہتر اس لیے سفیان سوری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہا یبول عبول دمن بن خشیت اللہ اور سفیان سوری جو آخری وقت میں ڈر رہ رہ رہے رو رہے ہیں کہ کہیں میرا سنئے خاتمہ نہ ہو اللہ حکم وہ سفیان سوری کیا کہا کرتے تھے میں آلچ تو اشدہ عالی جب میں نے علاج میں زندگی میں بڑے بڑے کام کی حدیثوں کو حص کیا دین کی خدمت کی لیکن سب سے زیادہ مشکل یہ ہوا کہ میری نیت میں اخلاص کیسے پیدا ہو سب سے زیادہ میں نے گھیرا اور بھاری پایا کہ میں اپنی نیت کی صلاح کیسے کروں تو میرے بھائی اخلاص حصیث ہے اور بات پہ بات یاد آئی کوئی بات نہیں میں کہہ دیتا ہوں بعد میں یاد نہیں آتی بات ہوں. اسی وقت یاد آتی ہے پھر بھول جاتا ہوں بس میں امام شافی کا قول نقل کرتا ہوں غور سے سنے اور امام احمد بھی کا بھی اگر بھول جاؤں تو یاد دے امام شافی کہاں کرتے تھے کیا کہتے تھے ودیت تو بحاد الفے اللہ تبہاد الہل ولا کل سب سے ہی میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس لوگوں کو فائدہ پہنچے لیکن لوگ مجھے نہ پہچانے کے امام شافی نے کہا میرا کہیں نام نہ ہو اللہ اکبر اور امام احمد بن اللہ علیہ سے جب کہاں کہ آپ نے جو مسلمت الامام احمد میں جو چالیس ہزار حدیث ہے اس کے قریب حدیث نقل کی ہیں یہ کام بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا تو کہا کیا معلوم ہے کیا کہا ہوگا بولی کہاں الخلاس و عزیز الخلاس و عزیز اخلاص بہت گرا اور بھاری ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا بولا خود بی اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی میرے لیے اللہ نے آسان کر دیا کہ میں مسلمت الامام احمد کو جمع کروں یعنی میں مصنف پہ جمع کروں لیکن اخلاص میں اپنے اندر نہیں پاتا کیونکہ اخلاص کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لوگوں میں اخلاص عزیز ہے اتنا آسانی سے اخلاص پیدا نہیں ہوتا تو اتنے بڑے بڑے اینما کا یہ حال کہ اپنے اندر اخلاص نہیں پا رہے اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے تو اندازہ کیجئے کہ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اندازہ کیجئے تو کہنا یہ ہے کہ انسان اپنا محاذہ کرے اور یہ سمجھے کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے ہاتھ ہی بدایت و خیر وہ بدائے تو خیر وہ نہایے تو خیر یہی نقطہ آغاز ہے اور یہی ان شاء اللہ اختتام ہوگا انسان کوشش کرے لا يكلف اللہ بلّہ رسایہ چلیے کسی نے اخلاق کی تعریف اس طور کی عبادتوں میں بندے کا ساری چیزوں کی نفی کر کے اللہ کا اقرار و اسباب کرنا یہ سب ہو گیا کسی نے کا اخلاص بندے کا خالی کی طرف دوا میں نظر کر کے مخلوق کی طرف نظر اٹھانے کو بھول جانا یہ بھی بیان کر چکا ہوں عمل سارے کے مقبول ہونے کے لیے سندر کے موافقت کے ساتھ اخلاق کے لیے اشر تہوری نے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اخلاص پیدا کرنے کا حکم فرمایا چنانچ اللہ نے کہا عما عمیر اللہ لیہ اللہ رسینا لہ الدینہ خنفا یہ کس سورت کی آیت ہے ذرا اتنا تو بول دیجئے آپ یہ علماء بیٹھے ہیں بھائی تو بولی دیں گے سورت البیہ نے سورت البین نے کس بارے میں چلیے یہ سورت مکی ہے یا مدنی مدنی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجیے میں بھی ذرا سا یہ ہو رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کام سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کیا پڑھ کر سنا ہوں یقینی اللہ یا پڑھ کر سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اواما ابین اللہ علیہ احمد اللہ ان کو یہی حکم گا کہ اللہ کی بندگی خالص کر کے اسی کے واسطے کریں یکسو ہو کر یکسو کا مطلب کیا ہوا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یکسو کا کیا مطلب ون سائن چلو اس کو حضرت مومان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلاح کی خدمت میں ایک صحاد نے حاضر ہو کر یعنی ایک شخص نے حاضر ہو کر سوال کیا یار رسول اللہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں چاہتا ہے ایک آدمی کیا کرتا ہے ایک آدمی ایک آدمی کیا کرتا ہے جہاد کرتا ہے کس لیے جہاد کرتا ہے ایک شخص جہاد کرتا ہے ثواب اور شہرت دونوں کے لیے اس کے لیے کیا ملے گا حیدیش بھی پڑھ ہاں دیکھیے اور رہی تھا رج القضہ یل تبصول اجل وزک رمال ایک آدمی لڑائی کرتا ہے یا قزبے میں شریک ہوتا ہے اجر و سواب کے لیے بھی اور نام کے لیے بھی اب یہ اجازت ہے نا سواب کے لیے بھی اور نامواری یعنی شہرت کے لیے تو مان لو اس کو کچھ ملے گا آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں اس کی نہ دنیا اور نہ آخرت حضرات مرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی اور اللہ کے نبی نے تینوں مرتبہ کہا کہ کچھ نہیں, کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا پھر آپ نے یہ بات فرمائی انا وقت بسنانی چاہیے دیکھیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو جس سے اللہ کی ریزا کیا ہو مطلوب ہو کیوں اس لیے کہ آیت آپ کو معلوم ہے اچھا اس آیت کو بھی غور کیا تسکیے والی آیت کس میں ہے تسکیے قطخاب کی صورت میں سورہ شمس اور سورہ شمس کے بعد کون سی صورت ہے تو سورہ شمس میں اللہ نے تسکیے کا تذکرہ فرمایا اور سورہ لیل میں اللہ نے اخلاص کا تذکرہ کیا کیا کہا لہاج ہو من احمد ان تجزہ علم اوجھی رب الصوف تسکیے کے بعد اخلاص کا تذکرہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر اخلاص کے انسان کا تذکیہ نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو تسکیے کے بعد سب سے پہلے اخلاص کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے سب سے اہم چیز جس کے ذریعے انسان کا تسکیہ وہ کیا ہے اخلاص ہے لہذا ہر آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے نلائے جی کلاس ابھی ہے دس منٹ ابھی سوال مت کریں سب بعد میں ابھی اس ایل خدی رضی اللہ عنہ کو بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع میری شان فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور پھر اسے اچھی طرح محفوظ کیا اور بہت سے علم اٹھانے والے حقیقت میں عالم نہیں ہوتے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا حضیث متبادل میں بہت کہہ چکا ہوں آگے تین باتیں ایسی ہیں جن پر کسی بندے کا مول مومن کسی بندے مومن کا دل کینہ اور دشمنی نہیں رکھتا تین ایسی چیزیں ہیں کہ کسی بندے کا مومن بندے کا دل اس پر کینہ نہیں رکھتا یعنی بندے مومن کا دل ان تین چیزوں کے بارے میں بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے یعنی خیانت نہیں کرے گا تین چیزوں میں خیانت نہیں ہوگی کم سے کم یہ ہے نمبر ایک اللہ کے لیے عمل میں خلاص اخلاص اللہ علیہ اللہ. اور اس کے بعد مسلمان اہمہ کے لیے خائی و نسیہ دعائم متیل مسلم مسلمان اہمہ جو بادشاہ وقت خلیفہ وقت ان کے لیے خیر خائی یعنی ان کی خیر خائی ان کے لیے دعا کریں دھوکہ نہ ملک کے قانون کو نہ توڑیں چلیے اس کے بعد وہ لزوم جماعت ہم اور ان کی جماعت کو لازم پکڑا ہے یعنی امام وقت نے جو جماعت بنائی ہے مسلمانوں کی اس جماعت سے خروج کر کے الگ جماعت نہیں بنانا کیونکہ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ دارمی لا اسلام الا بے ولا جماعت الا بے ولا عمارت الا بے سماعی اسلام بغیر اجتماعیت کے نہیں اور اجتماعیت بغیر عمارت کے نہیں اور امارت بغیر سموتاد کے نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہوں گی عمل میں اخلاص مسلمان اما کے لیے خیرخ اور امت کی اجتماعیت کی مسلحت کو کیا کرے مقدم کرے ڈیڑھ انچ کی مسجد نہ بنائے یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہوں گی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اخلاص میں اضافہ کرے گا اور اللہ ریاکاری سے اس کے عمل کو محفوظ فرمائے گا مخوم میں حدیث یہ ہے کہ ان تین خوصلتوں سے قلوب کی سنا اور درستگی پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے آراستگی کے بعد دل خیانت فساد اور شر سے پاک و صاف ہو جاتا ہے سمجھ میں گئی بات نا کیونکہ جو لوگ پی ڈیڑھ کی مسجد بناتے ہیں الگ بناتے ہیں شیطان ان کے دل میں ریاکاری اور نمائش ڈالتا ہے اور میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے جب میں تروپتی وغیرہ کے اندر گیا تھا نام بھی بول لیا کچھ ہسم قسم کے لوگ ملے مملکہ میں یہ خرابی ہے یہ خرابی علماء کے ساتھ یہ توہین ہے یہ ہم نے کہا ایک عالم کا نام بتاؤ دو تین بحث ہوئی میں نے کہا ایک عالم کے بارے میں بتاؤ کہ حکومت نے اس کی توہین کی ہو میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں میں پوری مجلس میں گھنٹوں بہتا رہا اس کے بعد میں کئی دن تک رہا لیکن کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکا یہ لوگ ڈیڑھ انچ کی رسید بناتے ہیں اور اپنی آپ کی شہرت اور اپنی ناموری کے لیے کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا خود بھی گئے اور دوسروں کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے یہ تین چیزیں اگر پیدا ہو جائیں گی اخلاص اور مسلمان اما کی خیر اور جماعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اس کے ذریعے سے دل خیاانت فساد سے کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں المو امین الناس عَلَى خَيْرُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا الخال الناس وَلَا اشرآلہ ہوں حدیث معلوم ہے نا بھائی یہ ترجمہ کرنا پڑے گا جو مومنوں کے ساتھ رہے اور مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول کرے اور ان کی باتوں پر صبر کرے یہ بہتر ہے اس آدمی سے کنارہ کشی ہو کر عبادت کرے کہتے ہیں خیرو اما تو حکم نفلفر کا مطلب وہ اس کا یعنی تنہائی اور گوشہ نشین کی عبادت سے افضل یہ ہے تنہائی اور گوشہ نشینی کی عبادت سے افضل یہ ہے جماعت کے ساتھ رہو اور ان کی اور ان کی باتوں پر صبر کرو اس لیے یہ قول ضلع کہا اس لیے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کے وقت میں جو فتنے اور برائے مصیبتیں آئیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بغاوت نہیں کی جب یہ معاویہ کے خلاف سننے کی نہیں بات مدینہ کے لوگوں میں بغاوت ہوئی تو کیا کہا کہ ہم نے اس آدمی سے بیت کیا اللہ اس کے رسول کی بیٹھ پر کیونکہ اللہ کے کی نبی نے کہا کہ انسانی ایسے آئیں گے جو انسان کے جو انسانی شکل میں شیطانی شیطان دل ہوں گے پھر بھی کہا تسما وہ تو وہ نقدہ مالک وہ ایسے ایما کی بات مانو اور ان کے خلاف بغاوت مت کرو اگر کہ تمہاری پیٹ پر کوڑا برسائیں اور تمہارے مانو کو یہ کس کے لئے حدیث ہے کیا یہ حدیث نہیں پڑھتے اس لیے شیخ عبدالجز الحباد حضرت اللہ کے فضل کرے طلبہ کو ہمیشہ میں نصیحت کرتے تھے ہر آدمی کو چاہیے کہ مسلم شریف کتاب کتابیں پڑھیں میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پڑھو کتاب لے مارا بار بار پڑھو آج کے شکو و شبہات اور اس دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں انشاءاللہ اللہ اسے نجات ہوگی اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جس طرح محدثین نے سلف نے کہا اس بات کو یاد رکھے جس طرح سلف نے کہا کیا کہا کہ یہ ان ملحمانوں کی جس کا موضوع چل رہا ہے یہ ستر ابواب میں شریعت کے کتنے ابواب میں ستر ابواب میں اس کو ذکر کرتے ہیں سلف ستر ابواب میں نماز میں روزے میں اور میں نیت کی ضرورت ہر جگہ اسی طرح آج کے دور کے علماء راسخین نے کہا کہ بخاری کی کتاب الفتن بخاری کی کتاب الفتن ستر ابواب کے پہلے اس کو پڑھا جائیں ستر بار پڑھا جائے بار بار پڑھو معلوم ہوگا آپ اس لیے آج کے اہل علم بالخصوص آج کے دور میں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح نیت کی سلاح ضروری ہے اسی طرح بخاری کی کتاب الفتن کا پڑھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے چلیے مفہوم حدیث تو آپ کو معلوم ہو گئی نا چلیے اس کے بعد جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمائی اللہ عباد من المخلصین مخلص یعنی شیطان نے کہا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں گمراہ نہ کر سکوں گا ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ماںسن اخلسنی تخلسی یعنی اے نفس یا نفس نسی تو اے نفس اخلاص پیدا کر تاکہ دو سے تیری خلاسی ہو اچھی بات میں ایک بات کہتا ہوں شیطان نے کہا کہ تم ملا نہ ہو ممبئی نہیں تھی وامن خل بھی وہاں ایمان ہے اس کے بعد پڑھنے کی شیتان نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے اور آگے سے حملہ کروں گا جیسا کہ میرے عباس نے تفسیر کی دنیا کی محبت دین کے بارے میں شکر شمار پیدا کروں گا شبہات اور شہواد ایک طرف سے دائیں سے شبہ پیدا کروں گا اور بائیں سے شباد پیدا کروں گا دنیا کے اندر رفتار کر دوں گا آخرت میں شک پیدا کروں گا شہباد اور شبہات کے راستے میں ان کو کیا کر دوں گا دان گا سب کو گمراہ کر سکتا لیکن اللہ عباد کا من لیکن جو مخلص بندے ہوں گے وہ ہمارے دامی فریب سے نکل جائیں گے اچھا امام احمد بن حمبل کا واقعی معلوم ہے موت کے مت کا کیا ہے امام احمد بن حمبل کی وہ پانچ جب ان کے لڑکے عبداللہ نے کہا ابتی کلا الا اللہ امیر الا اللہ پڑھے تو کہاں اداری میں کہتا ہوں لا لہٰ پڑھوا کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا مطلب کہا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے اور کہنا ہے امام تم میرے بندے سے نکل گئے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں میں تمہارے فننے سے نہیں نکلا کیوں اس طریقے کیا روایت عبد اللہ بھی رسود کی فہم لڑائی یہ داد بنوا <وَالَحِن> رہی ہے فتنا زندہ آدمی جب تک کہ اس کے جان میں جان ہے وہ شیطان کے فتنے سے محفوظ مم. نہیں ہے کہا جب تک روح ہے ہم تمہارے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ آخری وقت میں کر رہے ہیں اللہ حکمر تو اس سے خلاصہ یہ ہوا شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہمارے ہماری نیتوں کو خراب کرنے میں ریا کاری پیدا کرنے میں اخلاق سے محروم کرنے میں لیکن ہم مسلسل مجاہدہ کریں کیا کریں اور مجاہدے کے لیے میں نے بتایا کہ یہ دعا رسنی و من سی کہ لا الہ الا اللہ رسنی واحد نسی اللہ شریف الغل وہ خلیف یہ اللہ مات نصی تک وہ سکتے بن سکتا یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں آپ کے لیے ادعا و سلاح المومن سدیث کی صنعت ثابت نہیں ہے بے شک حدیث کی صنعت ثابت نہیں لیکن معنی صحیح ہے اب دعا المن و نور الاتی والارض دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے کیوں دعاؤں سے تقدیر پلٹتی ہے تیری بگڑی ہوئی تقدیر سمر سکتی ہے رات پیمانے خرشید میں ڈھل سکتی ہے مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا پابرانے رہے پور خار پہ چلنا ہوگا تو یقیناً دنیا کی ہر لذت اور آسائش سے نفس کو سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے اور دل کا مہلان اس کی طرف ہوتا رہتا ہے اور یہ کیفیت چاہے کم ہو یا زیادہ مگر یہ عمل میں جب شریک ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی زندگی میں گدراپن آ جاتا ہے اور اس کے اخلاص بھی کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی دنیا کی ہر لذت و ہے دنیا کی جو لذت ہے دنیا کی جو مٹھاس ہے جو تازگی ہے اس سے مزہ تو جسم کو آتا ہے اچھا کھانا کھائے بڑا مزہ آئے گا گھومیں گے بڑا مزہ آئے گا لیکن جسم کو راحت ملے گی لیکن دل کو راحت دل کو راحت ملے گی اللہ بدقی اللہ عزت مین وہ یہاں تک پہنچاتے ہیں اس سے زندگی میں گدراپن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو اچھا کھانا نہیں چاہیے نہیں اچھا کھاؤ لیکن دنیا کو جسم پر رکھو دل میں مت اتارو دنیا کی مثال کشتی کی ہے دنیا کی مثال کشتی پانی پہ چلتی ہے کشتی کس پہ چلتی ہے پانی پہ چلتی ہے لیکن اگر پانی کو کشتی میں ڈال دیا جائے تو بولیے ہاں وہی مسئلہ ہے تو دنیا کی محبت دل میں مت لاؤ فائدہ اٹھاؤ جیسے اللہ کے نبی نے فرماس ہے دنیا کو نشا وہ جو ہے لتپور رتھائی نہیں اس تمہاری دنیا کی چیزوں میں دو چیزوں کی محبت میرے اندر ڈالی گئی نمبر ایک خوشبو خوشبو استعمال کرتے ہیں آپ لوگ میرے پاس عود ہے اور میں خرید کے لایا اگر کوئی جواب دے دیا تو میں ضروریا دے کے جاؤں گا ان اور آپ نے فرمایا خوشبو کی محبت عورت کی محبت ڈالی گئی ہے وہ جو لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک یا اسی لیے جو حدیث بخاری کی آپ حضرت عائشہ فرماتی کا آپ گھر میں رہتے تھے جوتا بھی سیتے تھے اور جھاڑو بھی دیتے تھے تارے بھی میں لیکن جب آزان کا وقت ہو جاتا یا آزان ہو جاتی تو ایسا لگتا کہ آپ کسی کو پہچانتے نہیں تھے اللہ ابر یہ خلاص ہے بلاش بہ انسان اپنی خواہش اور لذتوں میں مثر ڈوبا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی عمل بھی دنیاوی غرض اور لذت سے بہت ہی کم پاک اور صاف ہو جاتا ہے کوئی عمل بھی دنیاوی غرض اور لذت سے بہت کم ہی پاک صاف ہو پاتا ہے دائیں بائیں لگاؤ اس لیے دعائیں رکھی گئیں اس لیے دعائیں رکھی گئیں ان کانٹوں کو ختم کرنے کے لیے ان کانٹوں کو ہٹانے کے لیے اسی وجہ سے کہا گیا جس کی زندگی میں کوئی ایک گلمہ بھی اگر اللہ کے لیے خالص ہو گیا تو اس کو نجات مل گئی کیونکہ اخلاص کا پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے اور دل کا آمیزشوں سے خالی ہونا آسان نہیں ہے اور اخلاص کا پیدا ہونا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ از کی محبت اور آخرت کی فکر سے حاصل ہو سکتا ہے البحان اللہ ایک منٹ آخرت کو سامنے رکھو گے اور اپنا محاسمہ کرتے رہو اور آخرت کو سامنے رکھو گے تو یہ حدیث آپ کے لیے من ہوم و حمل واحدن حمل محد کسا اللہ حمومی جو آخرت کو سامنے رکھے گا اللہ دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں اس کے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ یہاں تک کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بالکل باقی نہ رہے اور اپنے کھانے پینے میں اچھی نیت کر کے انہیں عبادت کرنے کی کوشش کرے اور جس کو یہ چیزیں حاصل نہ ہوں اس پر بھی اخلاص کا دروازہ بند ہے یعنی اگر انسان اگر انسان اپنی نیت کو درست کرے تو کھانے پینے پر بھی عجر و ثواب ملے گا یہاں تک کہ حضرت محاور بھی جبل فرماتے ہیں ابھی انشاءاللہ ان کا قول پیش کروں گا بعد میں سورہ ان نیلسیب و نو متی کماحت یہ رمایت بخاری میں کہ جس طریقے سے میں تہجد پڑھتا ہوں ثواب کی نیت سے سوتا بھی ہوں کیوں اس لیے کہ سوتا ہوں سوام کی نیت سے کیونکہ نیت ہے کہ سونے سے جسم کو آرام ملے گا تو عبادت میں کیا ہوگی ایسا اس لیے جو رات میں تحجد پڑھنا چاہتے ہیں اگر دن میں کھانے کے بعد قیلولہ کریں گے تو دو فائدہ حاصل ہوگا دو فائدہ نہیں اور بھی ہوگا مجھے دو فائدہ ہے تیسرا فائدہ آپ لوگ بتائیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کی مار پڑتی ہے قیلو فین شیتان فین شیتان لائف احلولہ کرو کیونکہ شیتان کلولا نہیں کرتا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ قیلولہ کریں گے تو تحجد میں اور رات کی شب بیداری میں آپ کے لیے کیا ہوگی آسانی ہوگی تیسرا فائدہ انشاءاللہ یہ ہے کہ رات میں اگر کبھی جگ گئے تو ڈاکٹروں کی, کی تحقیق ہے کہ جو زیادہ جگتا ہے یا آٹھ گھنٹہ یا سات گھنٹہ سے زیادہ سوتا ہے اس کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے تو اگر آپ رات میں جگ گئے اور آپ نے قیلولہ کر لیا تو آپ کے جسم کو آپ کے روح کو جو تازگی اور بالیدگی نصیب ہوگی اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے بھی اور ہارٹ اٹیک ہونے سے بھی کیا ہوں گے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے یعنی علاج ہے چوتھا فائدہ آپ لوگ بتائیے تین فائدہ میں نے بتایا چوتھا فائدہ بتائیے جی کیا ہے سنت کیا ہے چلی ماشاء سنت کی جائے گی ہوگی آپ علیہ وسلم کا کیا تھا عمل تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اخلاص کی مقدار زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور مخلصین کی جماعت میں شامل فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بعض علاقوں میں میں گیا تبلیغ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے بتایا تھا کہ نہیں ایک گاؤں میں میں گیا اللہ اکبر تو دیکھا عشاء کی نماز میں پورے لوگ بھرے ہوئے ہیں تو میں نے پوچھا کہ اتنے لوگ کیسے آ گئے کہا کہ جمعہ میں بھی اتنے لوگ ہوں گے جتنے عشاء میں آتے ہیں اتنے ہی کیوں اس لیے کہ اس میں وہ دیہات تھا پانی اور سیلاب پہلا کا مدوبنی کا وہاں پر بہت سیلاب کہاں کہ یہاں پر ازیر شمس کے والد کا کی کیا نام تھا شمس الحاق سامن کے جنازے میں تھا مولانا ازیر شمس اور شمس الحق ازیر شمس, شمس, شمس اور شمس الحق یعنی یہ جو ہے یہ بستی میں آ کے ایک ایک مہینے تک تبلیغ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ رہتے تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو دین سکھاتے تھے اللہ ان کا کہیں پر کہیں نام نہیں لگے دیکھیے ابھی تک اس کے اثرات تو بہر جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے نا تھوڑا بھی کام کریں گے تو اس کی مثال ہوگی کشجرت انتظاہ بھی توں وفرہ اسماں جس طرح وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیا آسمان میں اور اس کا پھل ہمیشہ آتا رہے گا آپ چلے جائیں گے لیکن لوگ ہمیشہ اس سے کیا کریں گے فائدہ, فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس لیے میں یہی سناؤں گا جسے لمۂ سال علائی ظہیر کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے جنہیں جی حقیر سمجھ کر بجا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو خوشی تو اس چراغ کو جلانے کی کوشش کریں ہم سب اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مانتے کے ختم ہونے سے پہلے, پہلے پہلے اللہ ایمان اور اخلاص کی مہر ہمارے اوپر لگا دیں بہ دناب اللہ صلی اللہ خلق محمد السلام علیکم مجھے چھوڑو